المباد فارو اللہ وسلام رسول اللہ علیٰ حبیب علیحبی نور اللہ کے چہرہ سلسلہ مثالی معاشرہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں سلسلے میں نگران شورا حضرت حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اطاری صلی المحل باری جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے نگران ہیں وہ بھی کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے آپ کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ ہوں گے سلسلے کو بنیت ثواب کی دیئے ہر سلسلے میں کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں ہم معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سلسلہ دیکھتے رہیے اور سلسلے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین اس پر آپ نمبر ملازہ کر رہے ہوں گے اپنی کالز کے ذریعے آپ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں موضوع کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہیں کوئی مدنی پھول دینا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو بالکل آپ کال کیجیے انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے سلو حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام کا سیدی یا رسول اللہ سلسلہ مثالی معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا موضوع ہے ایسا نہ کریں کیسا نہ کریں یعنی ہمیں معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں جس پر بس اوقات ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہ کریں بھائی ایسا نہ کریں اچھا کوئی ہمارے کسی کام کو ہمارے کردار کو ہمارے فعل کو ہماری بات کو سن کر ہمارے کام کو دیکھ کر کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں تو ایسا نہ کریں ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے آج ہم اس کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں معاشرے میں اس رہنے والے مسلمانوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے سے کس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ کریں بڑا وسیع موضوع ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر آج جو ہم گفتگو کریں گے نگانے شدہ سے بھی انشاءاللہ اللہ مدنی پھول لیں گے مبلی کے دعوت اسلامی مولانا محمد سلمان اطاری بھی تشریف فرما ہے آج انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا میں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے ماشاءاللہ اللہ تو ایسا نہ کریں مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایسا نہ کریں اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ مجھے اس جملے سے بچنا ہے ایسا نہ کریں تو پھر انشاءاللہ زوجل اللہ ہم اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں ایک بہتری پائیں گے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی کوئی کام کر رہا ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہو یا اور لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو ایک عام مثال ہے مثال کے طور پر مارکیٹس کو لے لیجئے مارکیٹس میں دکانیں ہوتی سلمان بھائی جی دکانوں کے سامنے یقیناً ہر دکاندار یہ چاہتا ہے کہ میری دکان ہے تو میرا ڈسپلے ہو میرے جو ہے آنے جانے والے کو میرا سب کچھ نظر آئے مال نظر آئے تو کہ جو آئے فوراً اندر آ جائے مگر ہوتا یہ ہے کہ دکانوں کے سامنے اس طرح پارکنگ کر دی جاتی ہے گاڑیوں کی ٹھیلوں کی یا مال دوسروں کا اس طرح رکھ دیا جاتا ہے جس سے دکاندار اندرونی طور پر تکلیف میں ہوتا ہے بھائی جی میری دکان چھپ گئی میرا مال چھپ گیا تو یہ جو صورتحال ہے جی یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یار ایسا مت کرو بھائی ایسا مت کرو گے میری دکان کا سارا ڈسپلے ہی تم نے چھپا دیا جی گاڑی آپ کو پارک کرنے دکھے اور پارک کر دیتے ہیں دو باتیں پارک کی آپ نے جی محسن بھائی دو باتیں ہیں ایک جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسے بننا کام ہی نہ کرے کہ جس پر لوگ بولیں کہ ایسا, ایسا, ایسا نہ کریں دیکھیں یہ تو ایک دوسرے انداز میں چلا جائے گا لوگوں کی آرا لوگوں کی سجیشن لوگوں کے ویوز لوگوں کی چاہتے ان کی شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک وہ شخص جو اسلام و دین سے وابستہ ہے اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس کے معیار الگ ہوں گے صحیح اور ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تبارہ کی یاد سے دور ہے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے یا اسلام و دین سے ہی دور, دور ہے دیکھ ہے دیکھ اس کے اپنے جو ہے وہ معیار ہوں گے اس کی اپنی پیورٹیز ہوں گی ترجیحات ہوں گی تو یہ ایک اگر اس کو شخصی اعتبار سے دیکھیں تو ہر بندے لگے کے, کے معیار الگ الگ ہوں گے اور جو لوگوں نے اپنے معیار بنائے ہوتے ہیں زندگی کے اور اپنا ایک سٹیٹس جسے آپ کہیں وہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے بہرحال ہمارے لیے جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے منافی ہو صحیح. روح اسلام کے منافی ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو ठीक. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اچھا دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ دکانداروں والی تو جس طرح دکاندار کا ڈسپلے چھپ جاتا ہے हुँ. اور پھر جو گاڑی آگے پارک ہوئی پھر دکاندار اس گاڑی والے کا حال کیا کرتا ہے وہ ایک الگ برا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے دکاندار یہ تو چاہتا ہے کہ میری دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا نہ لگے یا کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو یا مطلب اس طرح سے میرے ڈسپلے کو نہ چھپایا جائے لیکن وہی دکاندار چلنے والوں کا راستہ روک رہا ہے سامان باہر رکھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ رکھا ہوا ہے لوگ روڈ پر روڈ پہ رکھا ہوتا ہے اچھا پھر جب کوئی اس طرح ادارے والے آتے ہیں کمیٹی والے پھر ایک شور شرابہ مچتا ہے چیزیں اٹھاتے ہیں اور اکھاڑ پچھاڑی ہو جاتی ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے محسن بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پیارا اصول بیان فرما دیا ہے کہ جسے آپ رہتی دنیا تک رہنما اصول کہہ سکتے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی میں الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والے ہیں ان کو نفع دینے والے ہیں خیر اناسی میں اب ہم یہ غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کا جو ہے وہ بھلا اس میں ہو رہا ہے یا لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں راحتیں ہیں یا ہم اپنے معاملات کے ذریعے سے اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے لوگوں کے لیے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم منافع ہیں یا کے دار یعنی نفع دینے والے یا نقصان نقصان دینے, دینے, دینے والے ہیں اس پر غور کیا جائے اچھا نقصان بعض اوقات نہیں دے رہے ہوتے آپ کسی کی ذات کا نقصان نہیں کر رہے مال کا نہیں کر رہے مال کا نقصان نہیں کر رہے اس کی دولت کا نقصان نہیں کر رہے یا اس کی عزت کا نقصان نہیں کر رہے لیکن آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ ایکٹ اس بندے کی سکون کو غارت کر رہا ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر اس کو دلی کیفیت میں بےقراری ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتا ہے میں آپ کو بات بتاؤں محسن بھائی ابھی انشاءاللہ شاء اللہ نگان آئیں اس پر بھی ہم نگانے سے بھی رہنمائی لیں گے حاجی منان صاحب سے تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پٹاخے بڑے پھوڑا کرتے تھے اور پٹاخے پھوڑنا آتیش بازی کرنا یہ لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا بہرحال مظنوم ٹرینڈ ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بہرحال اب پٹاخے پھوڑنے اور اتنے اتنے خطرناک طریقے سے یہ پٹاخے پھوڑے جاتے تھے آتش بازی کی جاتی تھی اب بھی بہت ہے آپ سوچ نہیں سکتے جی اب بھی بہت ہے اب بھی بہت ہے ٹھیک ہے بالکل تجربہ اس کا ہم نے شادی کے موضوع پر ہوا کرتے تھے اب تو عقیقے کے نام پر بھی ہوتے ہیں تو برتھ ڈے کے نام پر بھی ہوتا ہے تو کسی اور نام پر بھی ہوتا ہے یعنی جہاں خوشی ہے وہاں پر جو ہے وہ پٹاخے یا اس طرح کی آتش بازی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ محفوظ فرمائے نگرانی شرح سے مفسر مدنی پھول لیں گے میں جس بات آ رہا تھا وہ یہ لوگوں نے اچھا پٹاخے پھوڑنے یا بم پھوڑنے اور بڑے خطرناک طریقے سے باقاعدہ طور پر ایک ایسا انسٹرومنٹ بنایا جاتا تھا اس کا ایک ٹٹو ہوتا تھا اور اس میں ایک پائپ ہوتا تھا اور اس پائپ کے اندر ایک راڈ ہوتا تھا اس راڈ کے اوپر دستی لگی ہوتی تھی کوئی بھی کیمیکل یا کوئی بھی جسے آپ مواد بولے یہ اس میں بھرا جاتا تھا بھرنے کے بعد اس کو یوں مارتے تھے اور ایک بس جیسے مارٹر گولا کہیں سے فائر ہوا ہے ایسی شدید آواز جو آیا کرتی تھی اس نائمے کا بیان ہے کہ پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے اس نے بتایا کہ میں نے پٹاخوں سے توبہ کیسے کی صحیح یہ جو آتیش بازی کرتے ہیں اسے اس توبہ کیسے کی انہوں نے کہا یہ معاملہ جاری تھا ایک مدنی منی ایک بچی باہر آ اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو خدا کے لیے پٹاخے مت خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو اب یہ جو پٹاخے پھوڑنے والی عوام تھی جو آتش بازی کر رہے تھے یوں پٹاخے نہ پھوڑے ہم تو پٹاخے پھوڑیں گے ہم. ہم تو یہ, یہ کام کاج کریں گے سارے جی اچھا ہوا کیا تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ فلان کا انتقال اللہ وہ فلان کون تھا وہ فلان اس مدری منی کا باپ تھا مدری منی کے باپ کو دل کا آردا تھا ہارٹ ڈزیز تھی دل کا مریض تھا اور یہ ان کے گھر کے قریب وہ پٹاس سے یا بم جو ہے وہ پھوڑ رہے ہیں اور بے دریک طریقے سے پھوڑتے جا رہے ہیں کوئی اس کی پرواہ ہی کر رہے بندہ اس دھمک کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ایک گھر کا جو ہے وہ سربراہ رخصت ہو گیا انتقال کر, کر گیا آپ اندازہ لگائیں yani یعنی ایک عمل سے جو ہے وہ اتنی تکلیف خالی ایک فرد کو نہیں یعنی yani خاندان ہے نا ا� آپ دیکھیں کہ لا جس, جس کے بچے یتیم ہو گئے جس کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا, ام ام اجر اجر گیا اور اس کا اجڑنے کی بیس کیا بنی بیس ایک انداز ایک انداز بنا آف اللہ تعالی ماشاء اللہ مرحبا نگران شدہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور یہ جو بات ابھی ہم نے شروع کی ہے اسی کو لے کر نگران شرا کی بارگاہ مجھے چلتے ہیں حضور آتش بازی آج کل بہت اہم ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہے اور شاید اس کو بطور تفاخر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس آتش بازی کی پٹاخے پھوڑنے کی خزاں میں نے آپ کے آنے سے پہلے کی میں سن رہا تھا اس جی جی کے والد کا انتقال جی جی والد کا, جی کا انتقال ہو گیا کیا کہیں گے آپ رب وسلام تو وسلام ولا سید دل مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت دیکھنے سننے والا کوئی شخص اس بات کی مذمت نہ کرے جی. مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے اور یہ ایک ہی کبھی مضموم اور غیر شرعی فعل ہے اس جی. کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جی. اس مال کا ضیا ہے جان کا ضیا ہے جی. اور خوف ہے دہشت ہے مسلمانوں کو بیجا تکالیف کا شکار کرنا ہے آفت ہی آفت ہے میں ابھی یہ سلمان بھائی ابھی کھڑا تھا مائک وغیرہ جو لگ رہے ہوتے تو میں جی آپ کو سنی رہا تھا جی تو مجھے ایسے ابھی لگا کہ ہم ابھی بول رہیں رہے ہیں جی کیا یہ جو آتش بازی کرنے والا طبقہ یعنی دو طرح کی وہ ترک ہے ایک تو یہ کہ آتش بازی جس میں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ خوبصورتی آ... خوبصورتی کا, خوبصورتی کا بھی ایک عنصر ڈال دیتے ہیں شولے نکلتے ہیں اور آ... آسمانوں میں یوں ہو جاتا ہے فضاؤں میں یوں ہو जी. جاتا ہے اور ایک باقاعدہ پروپرلی آ... اوریجنل فائرنگ ہوتی ہے گن سے जी. چاہے وہ بڑی گن ہو یا چھوٹی, آ... چھوٹی گن ہو مطلب پوری باقاعدہ جیسے اصلیہ ہے آتش اسلیہ ہے جی اور وہ ہوتی ہے جبکہ میری معلومات کے مطابق ویپن کو دکھانے کی بھی اجازت نہ کہ اگر لائسنس ہے بھی اس کو یوں لے کر گھومنے کی بھی شاید اجازت نہیں ہے اسلحے کی نمائش کو کہتے ہیں تو اس کی فائرنگ الگ ہے اور وہ اس سے زیادہ ناک ہے وہ سے زیادہ ناک ہے اور اب میں یہ سوچ یہ رہا ہوں کہ اب جو ہم یہ جو کر رہے ہیں تو کیا یہ طبقہ جو اس طرح کی آتش بازی شادی کے موقع پر یا ان کے نزدیک جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کے موقع پر کرتا ہے جی جیسا ابھی ہمارے محسن نے کا کہ اکی ایک میں بھی والی میں بھی, بھی اب اس طرح مطلب کہ بعض جگہوں پر وہ کھیل تماشے ہوتے ہیں تو کوئی ٹیمیں جیتنے ہارنے کا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم 31 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں جی اس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ایسے یعنی یوں سمجھیے کہ خوشی کے موقع جو ان کے نزدیک خوشی, خوشی کا موقع, کا موقع ہے خوشی کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ہم اپنی خوشی کا سیلیبار کر رہے ہیں اس کو آئیے اب یہ سیلیبریشن جو یہ کر رہے تو وہ کا ہمیں دیکھو سن رہا ہوگا یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں کیونکہ یہ بر تو گیا ہے اس میں تو کوئی بھی انکار شاید کوئی انکار نہ کرے شاید نہ کرے کیونکہ یہ صرف بابل مدینہ کا ہی کیس نہیں ہے باقی حقیقت تو یہ کہ جس وقت ہم جس گھری بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم کیا, کیا سلسلہ آج کریں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی یہ وہ آتیش بازی ہو رہی تھی ہم بیٹھ کر تن دعوت اسلامی کا مشورہ کر رہے تھے کسی عنوان پر مدنی مشورہ ہو رہا تھا اور وہاں سے جہاں سے مدنی مشورہ تھا وہاں سے وہ جگہ ہمیں مطلب یوں نظر آ گئی تھی اور آواز بھی آ رہی تھی تو میں نے کہا یار یہی ہے چلو ہو رہا ہے اتنی تباہی مچی ہوئی ہے میں یہ سوچ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کالز کر اپنی اپنی رائے دیں اور مطلب روک تھام کیسے ہو جی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے جی وہاں سے لوگ چلے جائیں یہ کہہ کر بھی جا سکتے ہیں کہ یار اللہ نہ کرے ہمیں کپڑوں وال نہ لگ جائے ہمارے بچے کو گولی نہ لگ جائے ہمارے ابو کو گولی نہ لگ جائے جی تو یہ چلے جائیں کیونکہ جب دیکھے کوئی چیز کا جب تک کہ باضابطہ اس کے متعلق ایک عوامی طور پر رد عمل نہیں آئے گا نا جی تو مشکل ہے کیونکہ انتظامیہ سے میں نہیں کہتا کہ بالکل توقع پر نہیں ہونی چاہیے لیکن اب توقع کو کم ہی رہ گئی ہے کیونکہ اس طرح انتظامیہ مطلب ہمارے گھروں میں دور دور سے فائرنگوں کی آواز آ رہی ہوتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریبی تھانے میں آواز نہ جاتی ہو اور مطلب انتظامیہ کو نہ پتہ چلتا ہو مگر اور وہ اگر بٹھا لے ایک رات کے لیے تو میرا خیال وہ پتا چل جائے کہ وہ ایک رات کے لیے بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اس کی ہمت کرے یعنی اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ اس کام کو چھوڑ دیں گے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا جی ہمیں تو تکلیف نہیں ہو رہی نا ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک وہ ہے مسئلے بلکہ آپ جانے کا فرما رہے ہیں لوگ تو حالانکہ جی جی اب باقاعدہ شاندار آتیش بادی کا شاندار کہتے ہیں مظاہرہ کیا گیا اور یہ اس پر باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے مجموعہ کرنا بھی ناجائز ہے جی اس کا دیکھنا بھی ناجائز سیدھی سی بات تو یہ ہم تو شرح مسئلہ تو جو بیان کریں گے وہ یہی ہے اب ایسی صورت حال کے اندر آپ میں تو ناظرین سے ہی تو کو رکھ سکتا ہوں سی بھی بات ہے کال آگی جی اچھا لیتے چاہیں میں عمران تاری مومن آبا شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالی معاشرہ عدیبیہ سے شروع ہوا ہے پہرے پہر نے شروع کی آمد کچھ لرحات میں ہونے والی ہے میں نے جیسے سنا کہ حجی عمران تاری سلسلہ میں تشریف لانے والے میں سٹیڈی کر رہا تھا لکھ رہا تھا ہم ورک اپنا تو سائٹ میں رکھ دیا کہ میں صرف میرے پیارے پیارے بہت اچھا لکھ ہیں علیکم بلکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ, اللہ وبرکاتہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے کال اس وقت کی جس وقت میری حاضر نہیں ہوئی تھی اب حاضر ہو چکا ہوں موضوع بھی آپ کے سامنے ہے اگر اس موضوع سے متعلق آپ اپنے کو رائے دینا چاہیں تو بالکل ہمیں رائے دے سکتے ہیں م کال بھاوا نگر سے نزیرہ مظفر بات کر رہا ہوں اور موضوع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ کریں تو ماشاء اللہ الحمد یہ جو مدنی اندیا تھا ٹھیک ہے میرے میری النت نے ماشاءاللہ اللہ فرما دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو چادر وغیرہ ہے نا اے, یہ چادر روک دی گئی ہے تو ایسا نہ کریں پلیز چارجر وغیرہ ضرور اوڑے اوپر جو پردہ تھا نا ایک مدنی کام بھی ہے ہمارا تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پردے میں پردہ ہے یہ ضرور رکھیں بہت شکریہ سلام پردے میں پردہ رکھنا بھی چاہیے اور پردے میں پردہ اور چادر کے حوالے سے وزا انشاءاللہ کل کے مدن مزا کریں گے اللہ. اللہ تو میں نے یہ دیکھا دیکھ چادر ان کے سر پر ہے جی میرے سر پر آج نہیں ہے آپ کے سر پر چادر نہیں ہے آپ نے سفید لباس پہنا ہے سب زمامہ پہنا ہے میں نے سب زمامہ پہنا ہے سفید کے علاوہ پہنا ہے آپ نے سفید پہنا ہے آپ نے کتھائی چادر بھی رکھی ہے اس کا مطلب یہ سب ہے جو ہے وہ ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے مگر کیا ہے کیا نہیں ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے کتنا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کی ساری وضاحت کل کے مدنی مذاکرے میں ہونے والی ہے اللہ اللہ کل کا مدری مذاکرے میں جیسے پچھلے مدری مذاکرے میں تو یہ تھا کہ یہ چینجز کل کے مدری مذاکرے میں سارے کے سارے مطلب جتنے بھی ہیں اصول بیان کیے جائیں گے سبحان اللہ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا پھر کچھ اس ہفتے میں ہمیں کچھ ایسے آ, وائس میسیجز سوتے پیغامات ملے ہیں کچھ کنفیوژنس ملی ہیں جیسے ابھی بھی آپ نے جو بھی کال کی یہ بھی کنفیوژن ہی ہے تو وہ ہیں تو ان اللہ اس طرح کی جو کالز ہمیں ارے پاس آئی ہیں اس طرح کے وائس میسیجز آئے ہیں سوتی پیغامات آئے ہیں تحریر ان کو بھی الانا چاہتا ہوں کل کے مدنی مذاکرے میں شامل کریں گے کل کے مدنی مذاکرے میں بھی آپ کو کچھ انوکھا ہی نظر آئے گا اللہ اللہ اللہ سبحان میں نے یہ دیکھا انہوں نے کورٹ کیا ہمارا وہ موضوع ایسا نہ کرے ساتھ میں بولا تو یعنی ان کو یہ لگا کہ یار ایسا نہ کرے رہنے دیں اچھی بات کی انہوں نے غلط بات تو نہیں کی ماشاءاللہ ماشاء اللہ مدنی فول امیر کل وہی امیر سنت ہی کی زبان سے سنتے چلے جائیں ابھی ہم تو آ کر سمجھیں گے ایک طرح سے ڈسپلے کر رہے ہیں ایک کی طور پر آتے ہیں کہ کچھ آنے والا ہے واہ جی واہ ماشاء اللہ نگرانی شلا نے جیسے فرمایا ہے کہ میر سنر کے مدنی پھول سنتے رہیں گے سنتے بھی رہیں اور آئیے گا مدنی مذاکرے میں دیکھیے گا مدنی مذاکرہ اور ظاہر ہے کہ ہر مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ انوکھی بات ہوتی ہے اور پچھلے اس ہفتے میں جو کچھ میں نے پچھلے ہفتے کی پورا ہفتہ یہ کچھ نہ کچھ چلے گا اور ٹھیک ٹھاک ہوا ہے اتنی پرانی ایک مطلب کہ تیس پینتیس سال سے ایک چلی آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور اصولوں کے ساتھ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی ٹھیک ہے جی میرا نگرانی شکا کی بار میں سوال ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ سب چلتا ہے سب چلتا ہے تو اس بارے میں سوال یہ چیزیں کیسے چلیں گی مطلب نہ قانون جس کی اجازت دیتا ہے نہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے نہ خلاقیات جس کی اجازت دیتے ہیں اس کے نقصانات واضح ہیں دیکھے ہوئے نقصانات ہیں اس میں مطلب کہ دلہے الگ مطلب کہ اس میں دنیا سے چلے گئے دلہن کو الگ گولیاں لگی ہیں تو اور باراتیوں کو الگ گولیاں لگی ہیں تو بچوں کو الگ گولیاں لگی ہیں تو اڑتی ہوئی گولی یہ الگ آئی ہے اور وہ مطلب اس نے لوگوں کو الگ نقصان پہنچایا ہے تو اس کا کوئی فائدہ کوئی تو چلو کال کر کے فائدہ بتائیں کہ بھائی یہ فائدہ ہے اس لیے اس وجہ سے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو فائدے کی بنا تو جو ماضا اللہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی نشا رہے ہیں مزہ تو آ ہی رہا ہوتا ہے لیکن نشے میں کوئی فائدہ تو نہیں بولے گا کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہر مزہ آنے والی چیز فائدہ نہیں نہ دیتی صحیح تو یہ ایسا نہ کریں مہربانی کریں اور تو میں تو یہی عرض کروں گا جو وزری چینل کے ناظرین ہیں کہ کچھ اس کا خاندان میں یا مطلب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے کوئی تے ہو جائے لینا دینا طے ہوتا ہے کپڑوں کے ڈیزائن طے ہوتے ہیں یہ طے ہوتا ہے کھانا تے ہوتا ہے مینیو تے ہوتا ہے اتنی ساری چیزوں جو آپ طے کرتے ہیں تو کیا یہ طے نہیں کر سکتے آپ کہ ہماری شادی کے اندر یہ موسیقی نہیں بجے گی گانے نہیں بجیں گے یہ ڈھول ڈبا کے نہیں بجیں گے ہماری شادی میں مطلب کہ یہ اس طرح کی فضول قسم کی یہ مطلب فائرنگ اور آتش بازی نہیں ہوگی ہم اس طرح کی شادی یہ نہیں ہوگی اصول بنا لینا اصول کیوں نہیں بنا لیتے انشاءاللہ اس میں آپ کو بچت بھی ہے اور ایسا کیا تو شادی میں برکت بھی ہوگی آپ بچت کا ذہن دے رہے ہیں یہاں تو اس کو بطور طاکر استعمال کیا جا رہا ہے لوگ اپنی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ باتیں بھی آئے تھے ایسے انداز میں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایک جسے آپ بولیں خواہ نہ خواہی چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے بم چلانے والوں کے ہاتھ اڑ گئے اس طرح کی خبریں ہیں ایک بندہ جو تھا اس نے کہا میں تو اپنے ہونٹ سے پکڑ کر بم چلا سکتا ہوں اس نے ہونٹ میں جو وہ رکھا وہ بام بام چھوٹا بم جو ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ہونٹ اڑ گیا اس کا اس طرح کے بھی واقعات جو ہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو ایک تفاقر کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں اس کنٹسٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ابد عبدال... سلمان بھائی کے ہمارے یہاں بسنت کے نام پر جو طوفان آتا ہے جی طوفان بدتمیزی کا ہوں اس میں بچوں کی گردنیں کٹی ہیں لوگوں کی انگلیاں کٹی ہیں بچے دنیا سے گئے ہیں بڑے دنیا سے گئے ہیں لوگ چھتوں سے گرے ہیں بے شرمی بے حیائی بے غیرتی مرد اور عورتوں کا آپس میں مطلب کہ بھنگڑا ڈالنا اور پھر اس کو مزید گلیمرائز کرنا اور پھر ماڈرن فیملی آپس میں جمع ہو جانا پھر یہ جناب پتنگیں اڑانا یہ سب کچھ کرنا تو کیا اس کے نقصانات نہیں گورنمنٹ لیول پر باتوں کا اس پر پابندیاں لگتی ہیں جی جی اور آپ اور ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس پہ بھی حکومتی سطح پر پابندیاں ہیں جی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی مطلب کہ کوئی اس کا قانون نہیں ہے یہ سب قانون ہیں مگر جب تک کہ ہم کوشش کر کے خود سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو ایک ان, ان کے جذبات کو بیدار نہیں کریں گے اور ان کی سوچوں کو ہلائیں گے نہیں اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کو خاطر کا کامیابی مل جائے گی, صحیح گی صحیح صح ہم یہی کوشش کر رہا ہوں اس وقت میں جب سے سلسلے میں نیت لے کر بھی میں بیٹھا کہ ہم اب ہمارے دیکھنے سننے والے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے اللہ کا شکر ہے تعداد ہے اور ایک نوجوانوں کی بھی تعداد ہے جی اگر دلہا خود ہی کہتے کہ میری شادی میں یہ نہیں ہوگا کیا بات نہیں ہوگا صح صح صح کیسے ہوگا دلہا دے نہیں ہوگا دلہے کی ماں کہہ دے نہیں ہوگا اور مطلب دُلہے کا باپ کے نہیں ہوگا دادا گھڑا ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی کیسے ہوگا ہماری شادی کے اندر لمحوں میں خوشی کا گھر مطلب کہ وہ ماتم کدا بن جاتا ہے محلے والے بلڈنگ والے علاقے والے سارے پریشان بچے ڈر جاتے ہیں بستروں پر مطلب کہ روتے ہیں کمرے بند کر کر بچیاں مطلب کہ سہمی سہمی سے سی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں اور یہ کہنے کا کہ ہمیں مزہ آتا ہے یار اتنی مطلب خوف تو دیکھے نا کوئی تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جنہیں مطلب کہ بلکہ ایک تعداد ہے ایسا نہیں جنہیں موسیقی بالکل ان کو پسند نہیں ہے اور اتنے زوردار قسم کی باہر موسیقیاں بج رہی ہوں ڈھول ڈھبا کے بج رہے اور, اور مطلب کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بجا رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے خوف تو ہوتی ہے بےزاری ہوتا اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ اذان ہو رہی ہوتی پھر بھی ان کی موسیقی بند نہیں ہو رہی ہوتی شرمے نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایسا تو نہیں نہ کریں آپ کچھ تو لحاظ رکھے ہیں ماشاء اللہ, اللہ جی مدینہ مدینہ حاجی مولانا طاری صحماری بہت ہی پیارے لگتے ہیں آج جس ضلعے میں بھی رہیں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اور دعوت اسلامی کا محل بھی مدینہ مدینہ جیسے ہم دیکھیں مزید کوشش کریں گے ویسے ہی کرنے کی عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی ماشاء اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا گمان رکھے آپ نے ماشاءاللہ کال کی مجھے آپ کے گمان پر بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ ایک حوصلہ افزائی ہونا الگ بات ہے گمان پر خوشی ہوئی ہے دعوت اسلامی یہ خیر خواہی امت کی تحریک ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے سبحان اللہ اصلاح اعمال کی تحریک ہے ایمان بچاؤ تحریک ہے اس تحریک کے بے شمار مدنی مقاصد ہیں دعوت اسلامی جس انداز کو لے کر آتی ہے الحمد رب العالمین اس میں پرسنل میٹر کتنا اور اس میں امت کی خیرخوائی کا جذبہ کتنا اس کو سمجھنے کے لیے امیل سنت کی سیرت کافی ہے ہمارے آل لیے اللہ،, سبحان سنت اللہ،, سنت اللہ،, اللہ تبارک رضا امیل سنت کو نظر بد سے بچائے آمین آمین اور جو خیرخوائی امت کے لیے اور اسلامی امت کے لیے دعوت اسلامی کے عظیم تر مقاصد و مفاد کے لیے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں اور ظاہر ان اقدامات کو عملی جامع پہنانے کے لیے پھر جو ذمہ داران جو کوششیں کر رہے ہیں وہ اسے چینل پر یا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا جو واقعی زی شعور اور ایک سمجھ رکھنے والا اور ایک دور اندیش جو بھی اسٹائم ہوگا عاشق رسول ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران اب کیا کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چوی ترقی اطاف الحمد الحمدللہ میل سنت کے یہاں سے دعوت اسلامی کے مدی مرکز سے جو نکلتا جائے تو شریعت کے مطابق ہے اسے لیٹر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی آپ کے قدموں کا بوسانے گی۔ سبحان, بار? سبحان بار. اللہ سبحان اللہ یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کروں مجھے تجربہ ہوا اس کا حسین چند تھا لیکن تجربہ بھی ہوا کہ نگرانیشورا جی ڈکلیئر نہ کرے کوئی میں ڈکلیئر نہیں میں ایک بات نہ ڈکلیئر چھوڑو یار اندر کی باتیں نہ لایا کریں لبئی کے لیے ریزرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جی شامل کر لیتے جی محمد عدنان چشتی یا تعلیمی ماشاء اللہ نگرانی صورہ کا ہر سلسلہ مثالی ہوتا ہے لیکن مثالی معاشرے کی تو کیا ہی بات ہے میرا نگرانی شورہ کی برگاہ میں ایک سوال عرض ہے جب ہمارے سامنے کوئی شخص خلافی شریعت کام کر رہا ہے تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ایسا سنائی دیتا ہے جناب آپ نے نئی شریعت نکال لی ہے ہمارے باپ دادا گزر گئے پہلے تو ایسا کسی نہیں کا آپ ان جیسے لوگوں کو کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے جزاک اللہ خیرہ. بڑی اہم بات ہے علم کی کمی ہے علم کی کمی ہے اور اس طرح کے طبقے تک جب آپ علم کی بات پہنچائیں گے اور ہوش والی بات پہنچائیں گے قرآن کی آیتیں روایت اور اس طرح کے دیگر ماشاءاللہ اللہ ما دیں گے تو وہ امید ہے مان جائیں گے اصل ان کو علم نہیں ہے معلومات نہیں ہے باپ داداؤں کی مثالیں کہاں سے آتی تھی باپ داداؤں کی مثالیں کون دیتا تھا یہ ساری چیزیں اگر باپ دادا اللہ نہ کرے غلطی پر تھے تو کیا ہم غلطی پر تو نہیں رہیں گے صحیح. ہمارے باپ داداؤں نے اگر صحیح کیا تو یقیناً ہم اس کو کنٹینیو دل... کریں گے باشا. اگر باپ دادا نے غلط کی تو معیار باپ دادا نہیں ہے معیار تو شریعت ہے اللہ. ہمارے والدین ہمارے باپ دادا بھی شریعت کے پابند ہم بھی شریعت کے پابند ہیں دیکھنا یہ کہ شریعت نے کیا کیا سبحان ہے اللہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ کام کریں شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے بہت سارے ذرائع جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کو اختیار کریں مگر یہ چیزیں اختیار کرنا جس سے آپ کی جان کو نقصان آپ کے مال کو نقصان آپ عقل مند آدمی کے لیے سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی یار کہ اس میں جان کا نقصان مال کا نقصان اور جناب کے وہ لوگوں کو تکالی جو چار چار میں بیان کر رہا ہوں کون مطلب کہ اس کا آپ کو کہے گا کہ نہیں یار یہ درست غلط ہی ہے اور غلط کو غلط ہی کہا جائے گا غلط صحیح نہیں ہو سکتا کالا سفید نہیں ہے کا ہے ٹھیک یا یہاں تو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کون سی نئی شریعت لے ابھی تم ابھی نئی نئی باتیں کر رہے ہو ایک یہ ہوتا ہے سامنے سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں کرنا تو ٹھیک ہے تم نہ کرو ہم تو کریں گے آپ کو کیا تکلیف ہے محسن بھائی نکی کی دعوت آپ نے اپنا کام پورا کر لیا دیکھیں میں یہ بات ضرور ارض کروں گا کہ ہمارا ہم یہاں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے شعور بیدار کر جی لیکن ڈنڈا لے کر منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام پہنچانا ہے وما ال البلاخ کیا بات ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے ہم پہنچانے کے ہی بہت زیادہ مطلب کہ ہم پہنچا سکتے ہیں اور وزیر کا ان ذکر تنفین صحیح اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے تو ہم یہ کام اپنا رکھیں امر بل مارو و نہیں عینیل منکر یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ادع الا سبیل ربی کا بالحکمہ یہ ہماری ایک طریقہ کار ہے سور نہل کے اندر جو بیان ہوا تو اس طرح کے مضامین جو قرآن کریم میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے اور اسلحی امت کے حوالے سے جو کچھ ہیں حدیث اس معاملے میں موجود عدین السیحا ہمیں فرمایا گیا اور خیر الناسی معناس یہ ہمیں فرمایا گیا تو یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں بل لکھو انی و آیا پہنچا تو میری طرف ایک ہی آیا تو, تو ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے پہنچا دینا ہمارا کام ہے ہم قرآن حدیث و شریعت کی صحیح بات صحیح انداز میں پہنچائیں ہدایت دینا اللہ کے ذمے اللہ ہمارا کام بدلنا نہیں ہے صحیح ہم پہنچائیں اور جہاں فتنے کا خوف ہے کہ ہم نکی کی دعوت دیں گے اور فتنہ ہوگا تو وہاں ہم کو نکی کی دعوت دینا لازمی کب تھا صحیح صحیح تو ہم جہاں آپ کو لگے گا کہ فتنہ ہے یا اس طرح کی کوئی اور شے ہے تو جہاں وہاں, وہاں وہ حکم شریعت ہوگا اس پر عمل کریں گے اور جہاں ہمیں لگے گا کہ ہم پر سمجھانا واجب ہو گیا ہے, ہے رکنا واجب ہو گیا تو ہم وہ روکنے کی صورت میں جائیں گے تو یہ تو نیکی کی دعوت دینا نا پورا ایک علم صحیح ہے صحیح امروب اور نہیں کر یہ پورا ایک علم ہے اور جو فیضان سنت تو کتنی پہلے جو ہم درس دیتے تھے جس سے وہ تو اس کو درسنے کی جات نہ رہی اس کے اندر ہم اس موضوع پر نیکی کی دعوت پر تو پوری تفصیل موجود تھی اس کے لیے علم کا ہونا صبر کا ہونا اور جناب اخلاص کا ہونا یہ جو یہ چیزیں تو موجود ہیں نا اگر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں آپ اپنے خاندان میں اپنے رشتہ دار میں اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں میں یہ باتیں عام کریں کہ یار یہ, یہ نہیں کرنا چاہیے اور اتنی سی فیل پیدا کریں کہ آپ کے کس عمل سے آپ کے آس پاس والوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی یعنی آپ ایسے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ جب کہ آپ کا پڑوسی تکلیف میں ایسا میں آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر بننے کو دنیا کو خوش نہیں رکھا جا سکتا آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں رہ سکتے نہیں ہر کسی کو خوش نہیں رہ سکتے ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ لوگ ہی بتاتے ہیں اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کو یو ہو رہا ہوگا اس کو پریشانی ہو رہی ہوگی تو پریشانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے اب ہم ہر کسی بننے کی تو رعایت نہیں کر سکتے ہم ہمارا بھی کوئی اسٹائل ہے ہمارا بھی کوئی وے آف لائف ہے ہماری بھی کوئی خواہشات ہیں ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں تو ہر بندہ خوش رہے پڑوسی خوش رہے ہم بھی تو پڑوسی کی کئی باتوں پر جو ہے وہ نہ خوش رہتے ہیں پڑوسی ہمیں بھی تو تکلیف دیتا ہے نا تو ایک گی, اگر اس کو تکلیف ہوگی تو کون ٹوٹ پڑی ہے اگر پڑوسی تکلیف دیتا ہے تو مجھے تو رواج یاد آ کہ ایک پڑوسی نے بارگاہ رسالت میں جا کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو اس کو کچھ اس طرح کا ارشاد ہوا کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا سبحان اللہ یہ تو ہدایت یہ تو ہمارے سبق ہے نا ہمارے لیے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو کیا آپ اللہ کی نہ فرمانی کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں گے بلکہ ہمیں تو ان بزرگ کی سیرت یاد آتی ہے کہ جن کے گھر میں چوہے تھے کسی نے کہا بلی رکھو تو فرمایا چوہے کہا جائے گا پڑوسی کے گھر میں میرے گھر میں تھے oh, no, oh, oh. ہماری مطلب ہمارے بزرگوں کی سیرت تو یہ تھی تو اب یہ کہ میں تو صرف یہ تو شادی بھی آگا نا میں آپ یہ دیکھیے اتنا احساس میری موٹی عقل میں تو آتا ہے کہ ہونا چاہیے اور مدنی چاہ کے ناظرین اس کو تھوڑا سا غور کر لیں رات کو بعض اوقات بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں ہمارے عموماً پاکستان میں تو عمارتی عمارتیں ہیں دنیا کے بعض شہروں میں عمارتیں بہت ہیں کہیں عمارتیں نہیں ہوتی تو جہاں شہر بڑا ہو رقبہ بڑا ہو پاپولیشن کم ہو تو وہ عموماً عمارت نہیں ہوتی بلڈنگیں نہیں ہوتی اور جہاں رقبہ ایریا چھوٹا ہو شہر کا یا ملک کا اور آبادی زیادہ ہو تو وہاں عموماً بلڈنگ اور عمارتیں بنتی ہیں تاکہ لوگ رہ سکیں اب بلڈنگ میں لوگ جب رہتے ہیں اور میجورٹی پاکستان میں ہمارے یہاں عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے شہروں میں زیادہ تر اب آپ بتائیں کہ رات کو گیارہ سارے گیارہ بارہ بجے کوئی اگر اپنے بیڈ روم کی پلنگ کر کے کھینچ رہا ہے اور سوفا یوں کھینچ رہا ہے الماری یوں صحیح کر رہا ہے نیچے سونے کا ٹائم ایسے گھر ہیں ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں بھی جو نو ساڑھے نو دس بجے سو جاتے ہیں اب یہ بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اب اتنی تیزی کے ساتھ اپنا وہ سامان آپ میرا گھر ہے لیکن پڑوسی کے حقوق ہے یا نہیں ہے اس کے تکلیف کا احساس کرنا چاہیے صبر کر لے کون سی آفت بتا جائے سفر کرنا ہے تھوڑا سا کیا ہو گیا بھائی ہم اگر سامان اپنا آگے پیچھے کاری پڑوسی کی سہولت دیکھیے آپ دوسرے کی سہولت کی بات کر رہے ہیں آپ دوسرے کو سہولت دینے کی بات کر رہے ہیں دوسرے کو راحت دینے کی بات کر رہے ہیں حضور میں میرے بھی کام ہیں میں بھی کام کاج کرتا ہوں میں بھی کوئی نہیں ہوں اب پڑوسی بولے صبح بارہ بجے کام کرنا میں میں بارہ بجے میں نے اپنے کام پر جانا تھا میں بارہ بجے چھٹی کر کے کام کیسے کروں میں اپنی کٹوتی کرواؤں یا میں اپنا جو ہے وہ کام چھوڑ دوں یا میں دکان پہ جاتا ہوں میں دکان اپنی بند کر دوں اور دیکھوں گی حضرت پڑوسی صاحب جا رہے ہیں اور اب جو ہے وہ میں آ جاؤں تو یہ اس طرح آپ دوسرے کی سہولت کا دیکھ رہے ہیں کوئی ہمارا بھی کوئی خیال کریں اس طرح سے اگر کوئی سوچ رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ کی باتیں جس انداز سے آپ کر رہے سننے دیکھنے میں تو شاید اچھی لگ رہی ہوں گی کہ یار یہ بڑا مطلب صحیح جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فطرت تو فطرت ہے نا فطرت رات سونے کی ہے اور دن جاگنے کی ہے صحیح. فطرت رات سونے کی ہے اور دن کو جاگنے کی ہے اور اکثریت رات سوتی ہے دن میں کام کرتی ہے صحیح. تو دنیا میں ایک انٹرنیشنل طور پر بھی کئی شیئر آپ کو ملیں گے جو کہ رات کو دس گیارہ بجے کے بعد وہ سائلنٹ زون ہو جاتے ایسی باب لوگ باب. ہیں لوگ سوتے ہیں تو اسلام اور دین بھی کئی چیزوں کی رعایت کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جو دیر سے عشاء پڑھاتے تھے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہے جا کر بارکا میں عرض کی, کی دیر سے عشاء پڑھاتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضی کا احساس کیونکہ ان کو تو دین سے دور کر دے گا اللہ اس طرح کی روایت کا مضمون ملتا ہے تو لوگوں کی رعایت کرنا یہ ایک دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میز نے فرمایا ہے باقاعدہ حدیث کی حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کی امامت کروائیں فلیو خف تو وہ تخفیف کریں دیکھیں نا مطلب کہ لوگوں کی رایت کا اسلام اس قدر بازداری کرتا ہے ان کی تقالی سے بچنے کا کہ فتح رزبیہ شریف کے ایک حوالے سے کا خلاصہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑی سی مدیجہ کے ناظمی توجہ سے سنیں کہ ایک امام ہے فجر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے فجر کی نماز میں طوال مفصل قوال مفصل یعنی جی. طویل کی راحت یہ جی. اور اس کی بات صورتوں کی تو اس میں خاص سخصیس کی گئی مطلب خاص بیان کیا گیا کہ یہ یہ صورتیں بھی پڑی جا سکیں عموماً ہمارے فجر میں فجر میں تلاوت لمبی ہوتی ہے قدرے طویل ہوتی ہے تو ایک امام اچھی آواز وقت میں بھی گنجائش اور مطلب کہ فجر کی نماز مقتدی بھی ہیں ان مقتدیوں میں اگر امام کو پتہ ہے کہ ایک مقتدی ایسا ہے جس کو لمبی خراعت اس کو تکلیف دے گی تو ایسی صورت میں امام کے لیے طویل قراد کرنا جائز نہ رہا ٹھیک ہے جی, جی جی تو آپ جی دیکھیں یہ کیا تھا آکی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے ٹھیک جی ہے جی اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے آکاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم فراد مختصر کر دیتے ہیں تاکہ ماں اس, اس کے پاس جائے اور اس کو مطلب کہ بچے کو سکون ملے آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے میری امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا بالکل ٹھیک ہے کیا ہم پر تحجت فرض کی گئی آسانی کے لیے آکے دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیوں کو پسند کیا دو چیزیں سامنے ہوتی تو جو آسان ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرما لیتے لوگوں کو تکلیف نہ دو خوشخبریاں دو نفرت نہ پھیلاؤ لوگوں کو خوشخبریاں دو ولا تو نفرت نہ پھیلاؤ یہ چیزیں کس کے مطلب یہ پیغامات کیا ہیں معاشرے کو خوبصورت بنانا مثالی معاشرہ بنانا یعنی میں غور کروں کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک نیچر کے دن میں آٹھ نو بجے ساری دنیا کام کرتی ہے آپ مثال کر میں آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں جس گھر پہ رہتے ہیں ساتھ والا ایک مکان ٹوٹے گا اس میں مکان بنے گا مشین بھی چلے گی تھوڑی بھی چلیں گے آوازیں بھی ہوں گی کون شکایت کرتا ہے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں دن میں کر رہا ہے وہ تو وہ ہے ہی معاش کا وقت جی. سورہ नب, نبا سورہ نبا میں کیا ہے لباس رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا سونے سے استیارہ ہے اور وجہ اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معیشت کے لیے معاش کے لیے کسب کے لیے رکھا ہے تو فطرت اور نیچر کیا ہے ٹھیک ہے نا لوگ راتوں کو سوتے ہیں تحجد کیا ہے اپنا وہ ہے اور فجر کی نماز اور اٹھنا اور سونا رات کے اتنے پہ اتنی دیر تک سونا اتنی دیر عبادت کرنا ساری چیزیں کہاں ہیں کتر ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا بارہ بجے آٹھ بجے سے ہو گیا ہوگا چلو بارہ بجے ہم پڑھ لے گا چلو ہمارے یہاں نہیں جاگ آ گئی ہے اگر اٹھ گیا ہے جاگ آ گئی ہے نہیں سویا جا رہا ذکر دیوار کھینچ کر تو نا تاجر تو اٹھاؤ گے نا آپ یوں تو عورت کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو اٹھانا یہ بھی روایتوں میں آیا مگر یہ کس صورت میں جب عورت نے کہا ہو اس کی طرف سے اجازت ہو اس کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں نا تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں تو اسلام دین اور ہماری شریعت لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے پر ہی زور دیتی ہے دیکھیں اسلام ایک دین فطرت ہے آپ یہ سوچئے کہ آپ کے نیچے یا اوپر دائیں یا بائیں غیر مسلم رہ رہا ہے اب اب اس کو آپ اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں چلو آپ ایک مسلمان کو تو مطلب دو باتیں کر ہے جناب تم بھی سبر کر لو لیکن آپ یہ بتائیں آپ ایسا کون سا رول پلے کریں گے آپ ایسا کون سا کتا کریں گے کہ جب آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں یار یہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوتا کیا بات کیا وہ رات کے بارہ بجے بستر وہ پلنگ کھینچنے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا کہ یار یہ رات کو بارہ بجے بےچارا اتنی رات میں اٹھ کر یہ پلنگ کھینچتا ہے اور یہ مطلب بستر کھینچتا ہے اور جناب یہ اتنی وہ اس کو مطلب مسالہ مسالہ کوٹنے کے لیے وہ کیا دستی اور عام و دستہ اور اس کو مطلب رات کو بارہ ایک بجے اس کو یار مسالہ پیسنا یاد آیا وہ مشین چل رہا یار کتنا مطلب وہ یار اسے متاثر ہو جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا نہیں نہیں متاثر نہیں ہوگا دیکھیے ہم تو گناگار سے ہو گئے ہم تو ایسے ہی ہیں تو صوفیوں کی بستی میں چلا جائے سوفیوں کی بات ہم گناگار یا سیاکار کار یا نیکوکار ہونے کے بیس نہیں ہیں ہم یا بحث یہ ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلام و دین لوگوں کو آسانیاں مہیا کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے صحیح صحیح ہم اتنی سی بات کر رہے ہیں جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اپنا بھی بھلا کرے گا اوروں کو بھی بھلا ہوگا جو, جو نہیں دلوقتي دلوقتي کرے گا اس کے لیے کوئی مس... اس سے اگر کوئی لڑ بھی نہیں سکے گا مگر اس کی کوئی مطلب کوئی قدر نہیں ہوگی معاشرے کے اندر اور پھر وہ مثالی معاشرہ بنانے کی بات بھی نہ کرے صحیح میں اگر یہاں بیٹھ کر مثالی معاشرہ بنانے پر اگر میں سلسلہ کر رہا ہوں جی تو اگر میرا ذہن ہے مثالی معاشرہ بنانے کا تو میں راستے میں نہیں تھکوں گا میں خود پرسنلی بات کر رہا ہوں میں راستے میں نہیں تھکوں گا میں ایئرپورٹ کے پر اوپر مطلب یہ چیزیں نہیں کروں گا میں وہ چیز نہیں کروں گا میں فلاں کام نہیں کروں گا اترتے چرتے اٹھتے بیٹھے نہیں کروں گا ایون الحمد رب العالمین میں اگر اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں نا تو مجھے الحمد اس بات کا اتیاہی ہی احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میرے گھر کا کوئی فرد دیر سے اٹھ نہ جائے اللہ للہ ربی العلم میں اپنے بعض کمروں میں جیسے کوئی سویا ہوا ہو تو الحمد میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو لائٹ ہے نا یہ نہ جلاؤں میں اپنی موبائل کی لائٹ سے کام چلا لیتا ہوں کیا بات اوہو تاکہ, اوہو کیا بات کیا بات تاکہ کسی مطلب میں جا کر میری وجہ سے کسی اور کی نیند میں خلل کیوں آئے ہو یا اس کے آرام میں سکون میں بچوں, بچوں کے کمروں میں بھی اگر جانا ہے کوئی ایسا کام ہے تو مطلب کہ کیوں کسی کی نیند ہم ضائع کریں کسی کی نیند میں کیوں خلل واقع کریں کوئی مطلب اسی اونچی آواز سے بات کیوں کر رہا؟ میرے سوند نے کئی دفعہ مطلب کہیں کوئی سویا ہوا ہونا تو آپ نے یعنی آپ دیکھے سلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور صحابہ کرام سوئے آرام فرما رہے ہوتے سو رہے ہوتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی آواز سے سلام ارشاد فرماتے کہ جاگنے والے سن جائیں اور سونے والوں کی نیند میں خلل نہ مجھے بتایا کون سا صحابی دا ہے جو نیند بھی تمنا نہ کرے کہ سرکار سلامتی کی دعا میں کیا یہ ہم نے نہیں پڑھا بالکل یہ ہمارا دین ہے یہ اسلام ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں ایسا نہ کریں کہ انوان پر تو اگر یہ ایسا واقعی نہ کرے جسے تکلیف ہو رہی ہے آپ ہی سمجھتے کہ دین پھیلے گا اسلام پھیلے گا بالکل اور ایک مسلمانوں کو عمل کی مطلب کہ وہ رغبتوں کی یار واقعی ہمارا دین ہے ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارا دن کہتا ہے کہ کسی کو تی نظر سے نہ دے گا اس کو تکلیف تکلیف سے بچہ آنے کا دیکھنا گھر جی کے دیکھنا یعنی یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام علیہ مرضمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے مطلب سرکار تشریف لے جا رہے صحابہ کرم ساتھ تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی وہ تیرو یوں مطلب ایسے اشارہ کیا نا وہ آرام کر میو یو تھوڑے سے وہ سہم گئے اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مطلب اسے مطلب منا فرمائی ایک نے مطلب مزاح میں چپل کسی کے رکھے آقا نے اس کو سر نہیں فرمائی یعنی تکلیف دینے والا جو فیکٹر ہے نا وہ مزاح کے نام پر ہو یا سیریسلی ہو آپ تکلیف نہ دے بس آپ گاڑیاں پارک کرتے ہیں آپ گاڑی سے اترتے ہوئے موٹر سائیکل سے اترتے سوچے تو کسی کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی جہاں دیکھو بس کھڑی ہو جائے جہاں دیکھو ویگن کڑی ہو جائے جہاں دیکھو کوئی اور کام کر لے جہاں کوئی تکالیف <تصفح> سے بچانا مطلب آپ کو سکون چاہیے آپ لوگوں کو سکون دے آپ کو سکون مل جائے اللہ میں اپنا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق مزاح کے طور پہ تکلیف ہو جانے میں کیا مسئلہ ہے اب میں اس سے مذاق کر رہا ہوں آپ جس کے ساتھ کر رہے ہو اس کی تعریف کر کے مزاح کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر کے مزاح کر رہے ہیں آپ مزہ کس چیز سے لے رہے ہیں مزہ تو اس کی مجھے اس مطلب کہ مجھے آپ تکلیف دے کر تفریح موبائل چھپا دیا میں نے ہاں تو کتنا اچھا میں تو سینے سے لگا لوں گا نا آپ کا ماتھا چھپوں گا کہ آپ نے میرا موبائل چھپایا ہے یار مطلب یہ نہیں ہوتا نا مطلب کہ آپ کسی کو چونٹی ماریں اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا نہیں تو آپ وہ تھوڑا سا وہ ایس ایسا انداز اختیار کرے گا تو پھر بعد میں صحیح کر لوں گا اسے کیا تو ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیا کہ بعد میں صحیح کرنا پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی جنگ یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور یہ ہے حسن اسلام اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہماری تربیت کی جا رہی ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ ہو جائیے یہ نگانشورہ جتنے مدنی پھول رہے فرمارے یہ شیخ طریقت امیر سنت کے فیضان کرم کی بہار ہے الحمد اور امیر اہل سنت نے یہ سکھایا ہے یہ بتایا ہے معاشرے کو سمجھا رہے ہیں آئیے دعوت اسلامی کی مدنی محل سے وابستہ ہو جائیے اسے رائس کہتے ہیں اسے حقوق کہتے ہیں حقوق پاسداری اور کسی کا خیال رکھنا اور خیر خواہی چاہنا اور بھلا کرنا یہ یہ یہ تعلیمات ہیں ماشاء اللہ نگان شورا نے بڑے مفسل ہماری بلڈنگ ہے نا بڑی بڑی اس میں پارکنگ ہوتی ہے جی ایسے عجیب ہو کر پارکنگ انداز و گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں کہ پر... مطلب کوئی پرواہ نہیں ہے یار بعد میں آنے والا بےچارا پریشان اتنی مطلب کہ وہ عجیب وغیرہ مزاج نہیں ہے سلمان بھائی مزاج جزن بن جائے گا نا تکلیف نہ دینے کا تو یعنی تکلیف تو آپ دیکھیں گیبت گیبت حرام جہانہ میں لے جانے والا کام گیبت کے حرام ہونے کی ایک وجہ ایزا ہے مسلم ہے اللہ کہ مسلمان کو ایزا ہوگی ہو اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس نے میری یوں برائی کی ہے اس کو ایزا ہوگی یعنی ہمارے یہاں ایزائے مسلم تکلیف مسلمان کو تکلیف دینے کا جو فیکٹر ہے نا اس پر توجہ نہیں ہے آپ کسی کے بچے کی مذمت کر رہے ہیں آپ کسی کے گھر کی مذمت کر رہے ہیں کسی کی عزت اچھال رہے ہیں کسی کی یعنی اگر ہم ایسا دیکھیں تو ہم نے تکلیف دینے میں تو گویا کہ ہم نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اتنے مطلب کہ اتنے زیادیوں سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اچھا بعد آپ نے جو تفریح کی بات کی اسکول میں کیا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہے پیچھے لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کے کپڑے پر یہ لگا دیں گے بعد اوقات کرتا پہنا ہوا اس کے پیچھے دم بنا دیں گے بعض اوقات یہ بیٹھا ہو تو اس کے نیچے چکم رکھ دیں گے وہ اے سی اے سی اے سی ایسی حیا سوز حرکتیں کرتے ہیں ایسی سی سی بے شرمی بھی حیا کی چیزیں کرتے ہیں اور تکلیفیں تو آپ دیکھیے کہ باتھ روم میں جا جا کر کچھ لکھتے ہیں کسی کے بارے میں جی یہ کتنی تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ان تکلیف دینے کا یہ جواب کیا دیں گے یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی ان کو کھلا کر کے پوچھ نا یہ تم نے کیوں کیا تو ان کے پاس معقول سا جواب نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال آئے آئے چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے اللہ آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنی آنکھ کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنی حرکتوں کے ذریعے تکلیف دینے کے بجائے آپ لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کریں یعنی یوں سمجھیے کہ میں اپنے لیے یہ ذہن بناؤں کہ میں لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر بھی اللہ کی رضا پانے کی لوگ میرے شر سے بچے رہے بات کیا مدین احمان اللہ ماشاء اللہ بڑے پیارے اور جامعہ مدین فل نگرانی شرح نے عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے مدنی, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے ان شاء اللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے یہ پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے بھی اور پھر ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا اللہ نے چاہ یہ ہماری آداب کا حصہ بھی یہ چیزیں بنے گی نگان نے فرمایا جو حجیس پاک ہے کتاب تکلیف نہ دیجیے اسی مکتب المدینہ کی مطبوع ہے جبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور جس سے خیر کی امید کی جائے صبح ہاں بھلائی کی امید کی جائے تو اب ہمیں اسی پر غور کر لینا چاہیے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا مجھ سے, شر سے میرے شر سے لوگ ڈرتے ہیں صحیح بعض کا بول رہے ہیں یہ تو آفت کا پرکالا ہے یوں بھی ایک جملہ بولا جاتا جی ہے محاورہ ہے چلے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے آمد. اور ہمیں ہمارے اخلاق و کردار کی اللہ تبارک بالا درستی عطا فرمائے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو کسی مسلمان کو ایزا نہ ہوگا بڑھتے جی شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے الحمد رب العالمین مدنی چینل کا بڑا پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں موضوع بھی بڑا پیارا ہے ایسا نہ کریں الحمد جیسے گفتگو ہو رہی ہے یقینا بہت ہی مفید گفتگو ہو رہی ہے ایک دن پچھلے دنوں ہم ایک شادی میں حاضر ہوئے تو جب ہم گھر سے روانہ ہوئے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی ہم میرے جال پر پہنچے ادھر سے ہم پہنچے اور ادھر سے بارات آ گئی یقین کریں آپ کے نعت خنی ہو رہی تھی مدنی صحرا پڑھا جا رہا تھا دل بڑا خوش ہو رہا تھا اور ہمارے ساتھ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ بھی بول کر کہنے لگا اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی حضور جب میری شادی ہوگی نا تو آپ بھی اسی طرح کا کی انتظام کیجئے گا نہ کوئی بینڈ بازا ہونا چاہیے نہ کوئی آتش بازی ہونی چاہیے بلکہ سرکار کی خانی ہونی چاہیے اور اسی طرح سا, اسی طرح سے یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی دعائیں یہ صحرا بھی پڑھا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا بلکہ وہاں سے آنے کے بعد بھی انہوں نے دو تین مرتبہ یہ کہا کہ حضور جب میری شادی ہوگی تو اسی طرح انتظام ہو جائے گا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے انشاءاللہ مدنی ماحول بنائے گے اللہ برکت دے گا الحمدللہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے خوشی بھی ہوتی ہے پیسے بھی بچتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ان کی کال پر ہی بات ہے یہ ان کی زیادہ کتنی اچھی کال کی پیاری مدنی باہر بیاں پیارے آدمی ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے کال کر کے ہمیں خوش کیا اللہ جنت دے کر آپ کو خوش کر بہت اچھا لگا اللہ عمل کی توفیق دے سب کو عمل کی توفیق دے ماشاءاللہ اچھی کال تھی آپ کی ٹھیک ہے مگر اس شادی کی کوئی اجتماع ذکر ہو آپ تھوڑی موسم مگر ساتھ میں یہ بھی تو احتیاط اب مثال بارات کا ٹائم ہے دس بجے بارات نکلے رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے اور پھر وہ ٹرک کے اوپر جو ہے ناپخانے کے لیے جو اسپیکر لگائے ہیں اور اس پر زور زور سے جو ہے ناطے اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے ہمارا موضوع ایسا نہ کریں اور اس کے پیچھے ہے کہ تکلیف نہ دیں ٹھیک ہے نا مسجد اذان کی آواز بھی اتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے ہو کہ سننے والے کو بھی مزہ ہی بات تو مسجد کے اسپیکر کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ ناز شریف پڑھ رہے ہیں تو جتنے لوگ جتنے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہی آواز پہنچائیں زبردستی گھروں میں پوچھانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے دعوت دیتے لوگ نہیں ہے اب بولے تم تو آئے نہیں وہاں آ رہا تمہارے پاس اتنا بڑا ہارن لے کر تو جن کو الحمدللہ پڑھنا ہوگا وہ آئیں گے, سنیں گے سننا ہوگا سنیں گے اور اسپیکر کا بیجا استعمال جس سے واقعی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنا یقیناً یقیناً کئی صورتوں میں تو مطلب میرا خیال ہے کہ بندہ گناگر ہوگا اگر نہیں کرے گا تو. تو اسی طرح تاخیر دیکھے تاخیر سے بھی یہ ہوتا ہے تاخیر کے لیے ایک ایک تو بات کہ دوں پھر آپ تاخیر میں بات کیجئے گا کارڈ میں لکھا ہوا ہے کھانا دس بجے شروع ہو جائے گا اور شروع ہو رہا ہے دو بجے ڈھائی بجے تین بجے ایک دس کا تین بجے نا نہ لو بالکل دنیا سن رہی ہے ریئل اچھا بالکل ریئل دو تین بجے کون سا کھانا ہے بالکل کھانا شروع ہو جائے گا مہندی کے نام پر مایو کے نام پر اور دیگر تقریبات کے نام پر کھانا دس بجے الگ اور تین بجے کو الگ چل رہا ہو مگر چلیں تاخر تو تاخر ہی ہے اور اب اس میں یہ آئیے کہ دس بجے کا لے کر دس بجے کو آیا ہی نہیں اور وہ بھی قوم کا مزاج بھی تو بن گیا دیر سے ہوتا تھا جو دس بجے آ جائے وہ بے سوچتا کہ میں دس بجے کیوں آ گیا ہوں اب تو لوگ کھانا کھا کے سنا جاتے ہیں دعوتوں میں کر کے آتا ہے ایک نیند کر کے آئے گا کھانا اللہ کی پناہ تاخیر تو واقعی تکلیف ہی تکلیف ہے یار اور ایک طبقہ ہے جو تنگ ہے بیزار ہے مگر یار ایسا معاشرے کی ان الٹے سیدھے طریقوں میں جھکڑا ہوا ہے نکل نہیں پا رہا جس دن یہ قوم عزم کر لے گی نا کہ ہم نے مطلب کہ میں عزم کیا کروا سکتا ہوں بس ارے ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی یار نہیں ہوتی ہمت کیا नहीं नहीं چھوڑ دیں لیٹ ہو تو مطلب کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں فتنہ بھی نہ ہو امت میں اور آ, آ, کیا عرض کروں اور کوئی سورت ایسی بننی چاہیے اس میں مجبوری بساؤ کر لڑکی نے بھی قوم کو اور کو بچانا ہے اور تکلیف ہے کیونکہ فتنا بھی خود ایک تکلیف ہے بالکل بارات آئے گی تو کھانا شروع کریں گے باراتی ایک بجے آئے تو ہم کھانا شروع کریں اب مطلب یہ کہ ہر طرف سے لحاظ رکھنا چاہیے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ کوئی بہتری ہو جائے گا یا واقعی باتوں کا ایسے مسائل ہوتے ہیں سارے مہمان آ گئے ہوتے ہیں دولے کی مائی نہیں آئی ہوتی اب کھانا کھلا لو دیکھو کیا حال دال ہوتا فیوچر تکلیف ہوگی نا پھر سب بولیں گے دولے کی ماں کو ماں ایسا نہ کریں تو بولا تمہیں ایسا کیوں کہہ رہا یہ ہی ہوگا نا تو یہ ہوتا ہے یار مطلب عجیب خرابیاں وہ اس کی بہن نہیں آئی ہے یہ بھی طوفان آ جائے گا وہ بہن کدھر بیٹھی ہے بہن بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی مطلب کہ پتا نہیں اس کا وہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا جو بھی اس کو مطلب میک اپ کے لیے گئی ہے اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بالوں کا دھولہ بھی لیٹ آ جاتا ہے یار پتا نہیں وہ فون کر رہا ہوتا تو آؤں آؤں آؤں وہ بولا نہیں ابھی ابھی انتظار کر رہا صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دو براتوں نے آنا ہو ایک بڑھا موجود ہو اور دوسرا ابھی غائب ہو یہ پھر پہلے دن سے دونوں میں لگ گئی اللہ تو یہ اصل میں ہر ایک کا مزاج بن جائے نا میں اپنی اجازت سے دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا جا کر میں انتظار کر رہا ہوں تکلیف مجھے ہو رہی ہے میں دیر سے جاؤں گا کہ میری ویسے اوروں کو تکلیف ہوگی تو یوں اپنے لیے تھوڑا سا ہی مدیث کا ذہن بنائے جی چلیں کال جب تک پلے ہو رہی ہیں میں عرض کرتا ہوں یہ کچھ سوال بھی ہیں میرے پاس بذریعہ میسج جو آپ سوالات کر رہے ہیں اس میں یہ ایک سوال یہ ہے کہ آج آپ کی مسکراہٹ کیوں غائب ہے مسکراتے ہوئے آپ اچھے لگتے ہیں ابھی بتا دیں کیوں غائب ہے آئی مسکراہٹ ماشاء اللہ کچھ رسپونڈ کریں گے اس سوال پر یہ رسپونڈ ٹھیک کافی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹائی بہنیں اپنے بچوں کو پٹاخے لے دیتی ہیں ان کے لیے کچھ رشاط فرما غلط رہی, کر رہی ہیں اللہ نہ کرے بچوں کو ہی نقصان پہنچ جائے گا تو زندگی بھر کا پشتاوا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع مدینہ مدینہ ہے اور میرے دیور کی شادی ہے مگر یہ سب ڈھول مووی گانے یہ بھی ہوگا اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے یہ سب ہوگا کیا کریں آپ دعا بھی کرائیے نہیں ہونا چاہیے سمجھاتے رہیں بتاتے رہیں نکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں جہاں گنا ہے وہاں نہیں جانا یہ زہ بنا لیں ٹھیک ہے دعوت اسلامی بہت ہی پیاری تحریک ہے امیر اللہ سنت دامدقات العلیہ جس طرح فرمائیں ہم سب ویسے ہی بن جائیں آمین عبدالرشید بھائی کی جذبات ہیں یہاں ساتویں نمبر پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے روکیں کہ ایسا نہ کرو تو جواب آتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں ایسا نہ کروں کیا کہیں گے آپ صبر کریں کیونکہ جب آپ کسی کی جذبات کو مطلب آپ کی گفتگو اگر اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس لگ رہی ہے نا تو سامنے سے وہ ریسپونڈ کرتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں بعض لوگ تھوڑا سا آپ کو دیش دیتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ و طوا فو بل فبر کہ حق کی وصیت کرتا رہے اور جو اس راہ میں آنے والی تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرے یہ ضرور اس کو سامنے رکھیں کہ جب انسان نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ذہن نشین رکھیں کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک مدری مشورہ ہو رہا تھا کس ٹائم بیکو میں نے کہ آپ درس دیا کریں یہ کریں کیا کہا کہ ان کو ایسا لگا کہ لوگ کہیں گے بولے پہلے خود تو صحیح ہو جا پھر درس دینا کہ جب یہ کہیں نا تو اب کہیے کہ میں نیک بننے کے لیے کام کر رہا ہوں کیا بات میں صحیح ہونے کے لیے کر رہا ہوں آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ میرا ساتھ دو کبھی کوئی اللہ نہ کرے آپ کی کسی نیکی کی دعوت پر کسی اچھی بات پر کسی اصلاح والی بات پر اگر کوئی سامنے سے مضمت کرتا ہے تو آپ اگر طبیب کے طور پر کر رہے ہیں کسی کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو مریض لاکھ چلا ہے ڈاکٹر تو چلاتا تو, تو نہیں ہے نا ڈاکٹر تو علاج ہی کرتا ہے نا بلکہ پاگل خانوں کے ڈاکٹروں کو دیکھیں نا وہ پاگل کیا حرکتیں نہیں کرتا مگر ڈاکٹر نے کبھی پاگلوں کے ساتھ پاگل بن گیا ہے وہ پتا ہے کہ اس میں یہ اس کا یہ, کرنا ہے اس کو یہی ہے تو نارملی ایسا اگر کوئی اللہ نہ کہے ہمارے ساتھ نیگیٹو ریسپونڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق کرے اور اس کو خندہ پیشانی سے لیں اور کیونکہ اگر پھل عموم میں پتھر مارا ہی پھلدار درخت پہ جاتا ہے تو اس نے جواب میں پتھر نہیں مارنا ہوتا اس نے جواب میں پھلی دینا ہوتا ہے حق کی راہ میں پتھر کھائے ہوں سے نہائے میں حق کی راہ میں پتھر کھائے خوں سے نہائے میں دین کا, دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان خاص اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی عورت بھی عطا فرمائے آمد. اور نیکی کی دعوت دیتے رہنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے کچھ کالز ایک ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں جی نگرانی صورت سے سوال یوں ہے کہ یہ جو آتیش بازی کا سلسلہ کئی جگہوں پر بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بڑی طاقتیں بھی ہوتی ایک عام آدمی کیا کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے ارے یہ کرنی تھی یہ آتش بازی کرتے نا لوگ شادی بیا شادی والوں کے بعد گورنمنٹ نے لکھا کے لکھایا ہوا ہے کہ آتش بازی منا لیکن جو آپ کے گھروں میں ایسے شادی کرتے ہیں آتش بازی کے جیسے کسی نے حملہ کر دیا رات کو ایک بجے دو بجے لوگ سکول برباد کر دیتے ہیں ہیرانی شبہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل شادیوں میں اکثر آتش بازی فائرنگ یا ڈول ڈماکوں سے دلہا یا دلہن کی انٹری ہوتی ہے آج سے تقریباً بائیس دن پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی حال میں انٹری الحمدللہ للہ اصماء السنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام کے ساتھ پر. نگرانی شا کی عرض یہ ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں ایسا کرنا کیسا برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں عرض یہ ہے کہ آج کے سلسلے ایسا نہ کریں میرا یہ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ایسا نہ کریں لیکن سامنے والے کا وزن اور سامنے والے کا روبو دبدبا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات نہ کہنے میں ہی افست رہتی ہے ورنہ شر انگیزی اور اس طرح کے معاملات ہونے کا کیا اس وقت کیا کیا گیا سلام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکال عمران بھائی آپ نے جو یہ موضوع چھیڑا ہے اس کی بہت ضرورت تھی اور جو لوگ آتیش بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ آتیش بازی نہ کریں کیونکہ گھروں میں بچے اور خواتین ڈر جاتے ہیں آتش بازی کی وجہ سے جی ہو گئے انہوں نے جو سوال کیا ایک انٹری والا جو اس پہ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے انہوں نے کہا اسماؤ الحسنہ کے ساتھ ہم نے انٹری کی اس پہ سوال آپ جواب دیں گے ان کا انٹری کے وقت جو باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے آج کل جو دیکھا جا رہا ہے شادیوں میں کہ دلہا دلہن ساتھ جاتے ہیں اس کی باقاعدہ مووی بنتی ہے اور اگر جینٹس اور لیڈیز کا الگ الگ بھی ڈیپارٹ بنایا ہے بیٹھنے کا تب دونوں جگہ اسکرین لگی ہوتی اور تمام لائٹیں بند کی جاتی ہیں اور باقاعدہ ان کے آنے کو دکھایا جاتا ہے مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس پہ باقاعدہ گانے بجتے ہیں شور ہوتا ہے اور اندر بھی آتیش بازی کا سلسلہ ہوتا ہے دیکھیں جو انہوں نے بیان کی یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ ہے انہوں نے تو استعمال ہوسنہ کے حوالے سے ان کا ایک کانسیپٹ ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ اپنی تقریب کو لے کر چلوں صحیح تاکہ لوگوں کو ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی ایک ماڈل دینا چاہتا ہے کہ میں اس کے بجائے میں نے یہ کیا آلٹرنیٹ آپ الٹے کام کرتے ہو میں سیدھا کام کرنے کی ٹکٹ رکھتا ہوں تو میرا تو آپ کے مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کا جب بھی کوئی کام کرنے کے لئے جائیں تو اس کے لیے جسٹ ایک کال کرنی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میرا انداز یہ ہوگا کیا مجھے اس پر ثواب ملے گا یا میرے لیے جائز ہے تو میرا خالی کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر موقع محل ماحول دیکھ کر جرنلی تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایک اچھا ہی میسج گیا ہوا ہوگا نارمل ایسا لگ کیونکہ جو اللہ کا نام لے کر یہ سارے کام کرے تو اس نے بہت ساری چیزوں کو اور بھی کورڈ کیا ہوگی اس کی سوچ ہے تبھی تو کیا ہوگا بالکل ایسے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ آدمی مذمت کیسے کرے گا جب تک اس کی کوئی اللہ نہ کرے مانے شریف چیز نہ ہوئی ہو کوئی شری رخوال غیر شرع چیز نہ ہوئی ہو ادروائز اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ یقینا ثواب ثواب اور اچھا ہی کام ہے لوگ مطلب کہ بچی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن کریم سر پر رکھتے ہی ہے نا اب ٹھیک ہے اس نے قرآن کریم کبھی کھول کر پڑھا بھی نہ ہو مگر سر پر رکھ کر بچی کو رخصت کرنا اور دیگر مانو شرحی چیزوں سے بچ کر یہ کام کرنا اس کو اس کی پذیر تو کی جائے گی نا جی کہ یہ, یہ فی نفسی ہی ایک اچھا عمل تو ہے نا قرآن جی جی کریم کی برکت لینے کی ایک نیت تو بن گئی نا سبحان اللہ کہ اس کا ایک سایہ مطلب, کہ اس, کے مطلب کہ اس کے احکام کے اور اس کے مطلب کہ برکتوں میں اخستی ہو تو یہ اس کو ایک کوئی اس میں تو لیں گے نا جی جی تو یہ چیز تھی دوسرا جو سوالات ہوئے اس سے جرنلی تو یہی تھا کہ آپ نے بھی اس کی کھول کر مذمتی کی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مگر میں اب تک اس معاملے میں کنفیوز ہوں روکے گا کیسے یعنی ایسا کیسے ہوگا کہ آج ہم سلسلہ ختم کریں اور پتہ چلے کہ جناب کل سے یہ چیزیں جو ہے وہ رکنا شروع ہو گئی ہیں اب یہ تو آ... کیسے ہوگا خالی شیخ چیلی کا خواب بھی ہے اپنا تو یار الحمد اللہ تبار تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مدنی چینل سے مدنی بہاریں یہ ملتی ہیں آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا آ, ذہن بنتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اچھی نیت, نیت کے ساتھ دوسروں کو ترغیب ملے گی اس, اس, اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے تو نیتوں کی کالز بھی آپ کر سکتے ہیں اور نگران شدہ جو فرما رہے ہیں یہ حاجری فرمارے ہیں ان کے تو بیانات سن کے ماشاءاللہ لوگ سدارم جنا میں آ جاتے ہیں اللہ بائیک میں ہم نے دکھایا بھی تھا اور بہرحال اللہ سے باعث تعلیم میں نکی کی دعوت میں اثر بھی عطا فرمائے کچھ آمد. مزید کال بھی شامل کرنی ہے آپ کی لیکن میرے ذہن میں ایک سوال مزید بھی ہے حضور کہ بعض اوقات شادی بیاہ کا تو ماحول نہیں ہوتا لیکن دیگر جو گھر کی سطح پر جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی بعض اوقات میوزک اتنی آواز میں بجایا جاتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں موجود افراد کے جو برتن ہوتے ہیں ان کے وہ برتن جو ہے وہ تھرا رہے ہوتے ہیں برتن وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنی دھمک ہوتی ہے بفر وغیرہ ہوتے ہیں یوں ہی بعض اوقات لوگ جو گاڑیوں میں میوزک سنتے ہیں وہ اتنی دھمک والا میوزک سنتے ہیں کہ سات گاڑی میں اگر کچھ سفر بندہ کرا دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا دل جو ہے بیٹھنے لگ جاتا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بندے کا دل بیٹھ رہا ہے دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہے اس کو کچھ ہو نہیں یہ کیا ماجرا ہے دیکھئے یہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ کام ہی ناجائز ہے چاہے وہ دھمک کے ساتھ ہو یا بغیر دھمک کے ہو اوپر کے او ساتھ ہو کہ بغیر اوپر کے ہو بیس کے ساتھ ہو یا ٹرپل کے ساتھ ہو جس کے ساتھ بھی ہو موسیقی حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے موسیقی شیطانی کام ہے اس سے ایک نیک طبیعت اور نیک فطرت انسان یہ موسیقی کو پسند نہیں کرے گا موسیقی سے نفرت ہی کرے گا موسیقی تباہی لاتی ہے موسیقی بربادی لاتی ہے موسیقی نفاق اگاتی ہے موسیقی سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے موسیقی سے بدمنی ہوتی ہے موسیقی سے جو خرابی بولو وہ موسیقی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی بھی سلیم الفطرت ایک اچھا آدمی موسیقی نہیں سنے گا اسے بھاگے گا ایک تو خود یہ کام چاہے آپ اس کو ہلکے پیمانے پہ کرے کہ بھاری پیمانے پہ کریں یہ کام ہے ہی ناجائز اب اس کی مزید کباہت یہ ہوئی ہے اس کے مزید نقصانات یہ ہوئے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف آپ اس پر مطلب یوں سمجھے کہ وہ آگ میں آگ ڈالی تو خرابی کو اور خرابی کی اور مطلب کہ ناپاکی کو اور پلیت کر دیا تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر خیر کہاں سے آتی ہے یار خیر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہیے یعنی کہ آپ خود سوچیے کہ روایتوں کا جو خلاصہ ہے کہ لوگ بندر و خنزر بنا دیے جائیں گے زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور اس طرح کی ان کے اوپر مطلب کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کے ان کے اوپر وہ اثرات ظاہر ہوں گے اور اس میں تو آپ اس کے اسباب پڑھیں تو وہ کلیمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے اور مگر وہ راتوں کو لہو لغی میں گزاریں گے اس طرح کے مطلب کہ اللہ کے نا فرمانے میں گزاریں گے اور شرابے پئیں گے موسیقی میں ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو بندر و خزیر بنا دیے گئے ہوں گے اللہ تو اس کی دو شروعات ہیں کہ یا تو ان کی شکلیں بندر و خنزر جیسے کر دی جائیں گی یا ان کے دل بندر و خنزیر جیسے کر تو اب یہ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس, اس کی خرابیاں خرابیاں ہیں اللہ تو اب تکلیفیں دینا الگ ہے اچھا خود اپنی ذات کو بھی تو تکلیف ہی ہو رہی ہے نا یار تو یہ مطلب آخرت کے لیے خود کو تکلیفیں پیش کرنا اور قبر کے لیے اپنے آپ کو تکلیف پیش کرنا تو یہ ساری چیزیں تو ایسا نہ کریں بالکل اس چیز کو آپ نہ ٹی وی کے ذریعے سنیں نہ آپ شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں سنیں اللہ نصیب کرے کہ ہمارے یہاں سے یہ موسیقی کی لعنت ہی دور ہو جائے اور ان تمام چیزوں سے ایسا نہ کریں جی جو ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ڈھول بجے رہے ہیں اور آتیش بازی ہو رہی ہے مطلب کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا تو اتنی تیز آواز سے جیسے بیان کرنے کو بھی بنا کیا گیا جسے خود آپ کو تکلیف ہوگی جی اتنا چیخنے سے بنا گیا جس سے آپ بھی کو تکلیف ہوگی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسا نہ کرنا نی ایسے نی کرنے نی سے نی ہمیں روکا جا رہا ہے جس خود کو تکلیف ہو رہی ہے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب لوگ والدین کو تکلیف دے رہے ہیں کسی اور طریقے سے جسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں والدین کو تکلیف دینے کے اپنے اپنے انداز ہے بیوی کو تکلیف دینے کا اپنے انداز بیوی شور کو تکلیف دے اس کے اپنے انداز یعنی یوں سمجھے کہ وہ کام کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے شور بیوی کو ایسا تو نہ کرو یا بیوی شور سے کہ ایسا تو نہ نہ کرے ماں باپ اپنے اللہ سے کہ خدا را ایسا تو نہ کرو بیٹا کیا تمہیں اس لیے پال پوس کے بڑا کہتا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو گے ایسا تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فیل پیدا کرے اپنے اندر کہ مجھے کیسا نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے مطلب کہ آپ سافٹ ہو جائیں لوگوں کے لیے ہمدرد ہو جائیں لوگوں کے لیے خیرخواہ والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بہت خوبصورت ہو جائیں گی ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا مثالی معاشرہ بنانا ہے تو ہر وہ کام کہ جس سے ایک مسلمان کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے برائے کرم ایسا کام نہ کریں گزر آپ ایک مدری پھول بیان کرتے ہیں کہ بندے کو پھانس جو ہے یہ نہیں بننا چاہیے آپ یعنی تکلیف نہ ایسا یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں ایک ساتھ میں کانٹا بھی پھول تو ہے لیکن وہ کانٹے کے ساتھ ہی ہے جوتا ہے لیکن وہ بھی اگر تکلیف دے رہا ہے اس لوگ جوتا تبدیل کر دیتے ہیں اس پر بھی کچھ مدد نہیں پھول تو آفرمند بات آپ نے صحیح کر دی جو آپ نے کہی تھی کہ مطلب آدمی جب پھانس بنتا ہے تو تکلیفیں دے رہی ہوتی ہے ارے گفتگو میں چبھن نہیں ہو میں نے اس پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے کردار میں اور آپ کے کلام میں جی چبھن نہیں ہونی چاہیے چپتی گفتگو نہ کریں کھلتی گفتگو کریں مسکراتی گفتگو کریں بھلی گفتگو کریں آپ کسی کو گناہ سے یا برائی سے روکنا بھی چاہتے ہیں نا تو اچھے انداز سے روکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم از کم آج سے الجھے گا تو نہیں نا صحیح یہ چیزیں ایسے بات میں بات کرتا ہوں بھلے آپ کو تو کیا ہے ایک بات گزرے گی کیا ہے ایک بات کی دوسری میری ساتھ میں ایڈ ہے دیکھیں آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑھیا آرام ہو جا ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کھڑے ہو بیٹھے چلے پھر دینا ہال اپنے جی آپ ایک ایک شخص ہے جیسے آپ نے فرما رہے ہیں آپ دیکھیں آپ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں بار بار چل میں کرتا ہوں آگے آگے کا سٹیپ یہ ہے کہ میرے اوپر دیکھیں بیت رہی ہے مجھے ایک بندہ دس مرتبہ ایک کام اس کو بولا ہے دس مرتبہ اس نے کام نہیں کیا اب گیارہویں مرتبہ دس مرتبہ بہت دور چلا گیا دو مرتبہ تین مرتبہ کام بولا ہے ایک بندہ کام اس کو سیریس لے ہی رہا تو اب ہم کہاں سے وہ الفاظ کی شستگی شائستگی اور انداز دھیما اور پیارا اور خوبصورت بنائے تو کچھ ایک شخص اگر آپ کا تو لگانا ہی پڑے گا جب مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ایسی بات ہے اس کو گولی سے ٹھیک نہ ہو اس کو ٹیكا لگانا پڑتا ہے بھی اپنی مرضی سے جب تک مریض اجازت نہ دے میں آپ اگر کسی کو کام دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کسی اور کو کام دے دیں آپ بھی اس کی جان کو کیوں آئے ہوئے اس کے اس کے اندر تمت نہیں کو منع کرے کہ میں آپ کا کام نہیں کرتا ہوں آپ کسی اور کو کام دے دیں اور اگر آپ کا وہ عجیب ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ اس کام کا حل نہیں ہے تو مسکرا کر اس کو سامنے رکھ دیں کہ بھائی کیسے رکھوں گا میں آپ کو بتب کے کام ہو سکتا ہے سر صلی اللہ تعالیٰ ربجی اللہ تعالیٰ مطلب خاطر دس سال رہے صبح دس سال دس سال, سال بطور سب خادیم رہے خادیم کا خاص ورڈ ہے یار جی جی بطور خادیم رہے اور بلکل کہتے ہیں کہ میرے آقا نے کبھی یوں نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں یہ اللہ اللہ اللہ اللہ رسول رسول رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ, اللہ تعالی مبارک عاو سیرت ہمارے لیے بہت زبردست ماڈل ہے سر میں ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے آپ جیسے ماشاء اللہ کے حوالے سے ذہن دے رہے ہیں بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں واقعی لیکن میرا ایک انداز بنا ہوا ہے میرا ایک وی ایف لائف ہے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں میرا ایک اسٹائل ہے میرا بولنے کا ایک انداز ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں لوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات پر عمل کروں لیکن یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو جائے گا ایک بیس پچیس سال سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے تبدیل ہو جائے یہ کیسے ہو گرے ہوگا میں نہیں کہتا رت تو رت یعنی مزاج بدلنے میں ٹائم لگتا ہے صحیح انسان ایک گھنٹے میں نمازی بن جاتا ہے مگر ایک گھنٹے میں غصے کی عادت نہیں نکلتی جی مزاج بدلنے میں وقت لگتا ہے صحیح تو لیکن انسان کوشش کرے ایک بزرگ فرماتے میں نے بیس سال کوشش کی خاموش رہنے کی بیس سال کے بعد انہوں کو کامیابی نہ سیکھ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے علم پر عمل کرنے سے مشکل کسی عمل کو نہ پائے ہاں لیکن ہمارے بزرگوں نے کوشش ختم نہیں کی ہم ہاں کوشش جاری رکھیں اور اپنے مسلح بنائے اس میں ایک بات ضرور سلبان بہن ہونی چاہیے سران کریم کی آیت مجھے یاد آ رکھے جو آپ نے فرمایا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا ترجمہ قضل ایمان تو میرے ذہن میں نہیں ہے جی وہ لوگ جو ہماری سارس راہ سارس میں کوشش کرتے ہیں جی خلاص عرض کر رہے ہیں جی وہ لوگ جو ہماری راہ کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضر تو یہ جو ہے نا مطلب کہ آپ کوشش جاری رکھیں اس کے لیے یہ ضروری ہے سلمان بھائی کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ سافٹ رکھیں اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو اصلاح کرنے میں دقت نہ ہو واہ کیا بات کو اگر آپ کو اصلاح کرنا میں تو دیکھ اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں میری اصلاح کرنا چاہتا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے میں برائی کرتا رہوں گا ڈیمیج ہوتا رہوں گا مگر وہ شاید مجھ محبت بہت کرتا ہے وہ چاہتا یہ کہ یار عمران ڈیمیج نہ ہو یہ غلطی نہ کرے یہ غلطی کر رہے لوگ ڈیمیج ہو جائے گا جو انسان مجھے ڈیمیج ہونے سے بچانا چاہے مجھے مطلب کہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچانا چاہے تو اگر مثال طور پہ خدا نہ خدا اس کا مزاج تھوڑا تو ترش ترش ہو بھی جائے نا تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا مطلب کہ اگر کوئی ہمارے پیٹ پر بچھو ہٹاتے ہوئے زور کا ہاتھ مار بھی دے تو تکلیف تو ہوگی ہم مور کے دیکھے ہوئے کیا توں نے مگر کہ میں نے بچھو ہٹا ہے تو ہم تکلیف بھول کر اس کا شکریہ ہوتا کریں اللہ نصیب کرے مزاج ہمارا نصیب کر دے میں باتیں جو کرتا ہوں اللہ نصیب کر دے یار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کاش کے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں جیسے میں بھی بول ہی رہا ہوں اگر ہم ایسے ہو جائے نا جیسا میں بول رہا ہوں کیا ہو جائیں یار بہت اچھی بات ہے میں مدنی چند کے ناظرین کو بتا دیتا ہوں اپنے بات کی ہے میں اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں الحمد للہ نگران شورا کا یہ انداز ہم نے دیکھا ہے مدنی چند کے ناظرین ایک ذمہ داری ہے اور اب جانتے ہیں اور فیضان ہے, ہے. امیر اسنت کا ہے نظری عنایت ہے نگران شورا کا انداز دیکھا ہے کہ مدنی مشورہ ہو رہا ہے نگران شورا نے ایک بات کہی اور ان کی بات پر جو ہے وہ کراس کوشچن ہو رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ دلائل آ رہے ہیں شورا اس کو سنتے بھی ہیں اور جو ہے وہ جب اتفاق کے رائے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اس بات کو آن بھی کرتے ہیں اور یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی سمجھا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے اور کوئی بات کہی رہا ہے تو بات مان لینی چاہیے غور کر لینا چاہیے اگر اچھی ہو تو مان بھی لینی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمایا کچھ آپ کی مزید کالس کو شامل کرتے ہیں ہاں جی میر سی بطاری کے شہر خصب سے ماشاء اللہ مثالی مس, معاشرہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی اچھا ہے مجھے صرف لباس کے حوالے سے یہ ارض کرنی ہے کہ جیسے آج کل آ, کچھ دنوں سے لباس کی تبدیلی ہو رہی ہے آ, مدنی چینل پر بھی تو باپا ہی کا ایک فرمان ہم سب کے لیے کافی ہے کہ اسے سوچنے لینی اسی من نہ, نہ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے اور جیسا جیسا باپا فرمائے اور ہمیں اس پہ لبائی کہنا چاہیے حاجی عمران تعلی صاحب سے یہ کرنی ہے کہ اس موضوع کو لے کر اگر فیش فیش کا سلسلہ جو کیا کرتے تھے تو اگر وہ اسی موضوع کو لے کر کریں گے تو عوام کے ذہنوں میں اور دلوں میں جو بھی سوالات منفی مثبت ہیں تو ان کا خاطر خواہ جواب مل سکتا ہے آپ کا فیس ٹو فیس سلسلہ بہت ہی زبردست ہوتا تھا اور اسی طرح کے معاملات کا حل ہمیں مل جائے کرتا تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگر آپ کی مراد لباس اور یہ ہمارا بدلتا ایک نیا انداز ہے تو آپ کل کے مدنی مذاکرے میں پہلے امیل سنت کی زبان مبارک سے اصول سماعت کر لیں اور بہت کچھ سنیں گے کل انشاء انشاءاللہ ان میں امید کرتا ہوں بہت کچھ سنیں گے آپ اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کا مدنی بھی میں ایک تاریخی مدنی مذاکرہ کل, کل کا مدنی مذاکرہ اپنے طور پر ایک مطلب یوں سمجھے کہ پچھلے مدی مذاکرے میں ایک اعلان آپ نے سنا جی اس اعلان کے بعد بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے اور ذمہ داران کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اور کنفیوژنس بعض وقت آتی رہیں کل کے مدی مذاکرے میں جو اصول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی وہ اصول سن کر امید ہے کہ بہت کچھ سمجھنے آ جائے گا مجھے اور مجھے اللہ مجھے کی مجھے رحمت دا. سے پھر اصولوں کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی وزاد اصول کیوں بنتا ہے جی. پھر اس دوران اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل کا متی مذاکرہ ون آف دا بیسٹ متی مذاکرہ کو آپ مطلب کہیں گے کہ ہر مدنی مذاکرہ اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ آج کل موضوع یہ چلا ہے اور پچھلے تقریبا دس بارہ دن سے یہ ایک موضوع دو ہفتے سے چل رہا ہے تو انشاءاللہ کل بھی اس موضوع پر ایک اللہ کی رحمت سے حاصل کلام ہوگا ما شاء تو با بات تو باتیں ہیں اور بعض رنگ برنگنی باتیں بھی ہیں یہ بھی ساتھ ہی برنگ ہے ہاں تو وہ انشاءاللہ رنگ کو تو انشاءاللہ پھر بس, بس, بس کل ماشاءاللہ کل ماشاءاللہ اپ ایک کام کیجئے گا کہ بس جو مدھی مذاقنا شروع ہونا تو فضا مدینہ میں بھی سکرینیں لگی ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نظر دروازے پر رکھیے گا سبحان اللہ اللہ دروازے اللہ سے جو کچھ ا ایک چاند سا چمکتا چہرہ جب آپ کو نظر رہیں اس کے اندازہ جلوے دیکھئے گا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, بات بات سبحان اللہ بات بات کیا انداز تشویق ہے آپ کا ماشد احمد جی علی اطاری عوالپنڈیس ہے نگرانے شورہ کل میں جا رہا ہوں مین شہرہ پر بائیک پہ تو ادھر سے جو پتن کے لیے ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ آئی ہے آئی اور میرے گلے کے اوپر پھٹتے پھٹتے بچی ہے جو بائیک کا سائیڈ میرر ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے وہ لگی ہے اور اس کی وجہ سے میرے گلے کے اوپر نہیں پری اور میری مدنی التجا ہے جو مدنی چینل اس وقت لوگ سن رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یا جنہوں نے ایسا کام کرنے کا پروگرام بنایا ہے ان سے مدنی التجا ہے کہ ایسا نہ کریں لوگوں کی جانوں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے بالکل یار اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی جان بھی بچی بہت کچھ بچا اور اللہ آپ کی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے جو آپ نے نکی کی دعوت دی ہے مدنی چینل کے ذریعے سب میں کیسے باپ کو ملا ہوں اگر میں اس کو ایک وہ کچھ ارض کرنا چاہتا ہوں ان کو کچھ ارض کرنا, اچھا کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ان کو میں ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا یہ مدنی قافلے میں سفر سبحان سبحان انبار اللہ شکرانے میں مدنی قافلے میں اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرے بولے ایک روپیہ ہی دے دیں کیا بات؟ اللہ کے رام صدقہ کریں واقع. اور کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں اگر نیت بنتی ہو تو ہمیں کال کر کا کے اپنی نیت اور تاریخ بتا دیجیے آپ تاریخ سفر سفر کریں اچھا نا بہت بہت اچھی بات کی آپ نے ترغیب دلائی <coughs> ہے <coughs> میں ایک ایسے باپ سے ملا کہ جس کے موٹر سائیکل پر بچہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور یوں ہی دور آئی اور اس کے بچے کے گلا چیرتی ہوئی اللہ اللہ ایسا بھی واقعہ میں سوچ رہا تھا کہ اس باپ کا بےچارے کا کیا عالم ہوگا پتنگ اڑانے والا تو وہ تو اپنے اس میں ہلڈ بازی میں لگا ہوگا کسی کا گھر کا چراغ بج گیا بیٹا لوگ برا حال ہے لوگ تکلیف دینے سے باز بھی احساس یہ نہیں ہے کہ ہماری تکلیف پتہ کیا ہے لوگ وہ رائتوں کو جو لائٹ ہے نا بالکل اوپر رکھتے ہیں بالکل آنکھ پر لگتی ہے یہ باہر ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے کر دیتے ہیں جی بالکل گاڑی میں یہ نہیں پتا کہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی یہ پنجاب میں جو آپ نے دیکھا وہ ایک سائڈ میں پیلا پٹا چل رہا ہوتا ہے یہ پیلا پٹا ہوتا ہے نا یہ فوک لائٹوں کے لیے مفید ہوتا ہے جب دھند پڑتی ہے تو فوک لائٹیں نیچے کے جلاتے ہیں فوک لائٹ سے آپ کو وہ جو پیلا پٹا ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سڑک کی بارڈر پر آپ چل رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں آپ اب چونکہ ہمارے کو اصول تو کو سمجھتا کتنے جتنے سمجھتے جو سمجھتے, جو سمجھتے جو نہیں سمجھتے جو. یہ حال ہے ہمارا تو بعض لوگوں کر لائٹوں سے بہت تکلیف دیتے ہیں ایسا نہ کیا کریں اور اچھے لائٹیں لگواتے ہیں حضور ایسی لائٹیں جان بوجھ کے لگواتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی لائٹ ہو تا... تا... دور تک مطلب وہ جائے اور لائٹ سامنے والا कانون... بندہ ہی قانون حرکت میں آئے گا تو سب صحیح ہو جائے گا قانون حرکت میں آنا چاہیے ٹھیک ہے جی سمان بھائی آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں بڑا پیارا موضوع ہے ایسا نہ کریں تو ابھی سلمان بھائی نے کہا کہ مطلب لوگ کہتے تھے کہ ہم مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں تو آپ اس سے یہ کہیں کہ اچھا اتنا تنگ کر لیں دوسرے کو جتنا خود برداشت کر سکتے ہیں ایسا ہی کر لیں گے ایسا سوچ لیں گے تو کافی کمی آ جائے گی ان چیزوں کی اچھا میری اصلاح ہوئی ہے وہ میں نے ایچ آئی ہے اصل میں میں ایچ ڈی ایم آئی لائٹس کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے ایچ آئی وی تو کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ جو آپ فرما رہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہم نہ لیں کہ لوگوں کو اتنی تکلیف دے خود برداشت کر سکتے ہر ایک کیا قوت ہے برداشت کیا اتنی تکلیف دینے کی آپ کو اجازت ہے جو خود برداشت کر سکتے ہیں آپ हुँ. اسی پر رکھیں تکلیف نہ دیں سبحان اللہ باشا. میرا خیال ہے تکلیف نہ دیں اور لوگوں کو راحتیں پہنچانے والے کام کریں انشاءاللہ مسکرائیں اچھی بات کریں اور لوگوں کے غم دکھ دور کرنے والے کام کریں انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ جی مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و... و السلام و اللہ وبرکاتہ میں درازہ تاری ارض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی تو گھر والوں نے سب نے ضد کی ویے آپ کے بیٹے کی شادی میں گانا باجا وغیرہ بجانے کی ترکیب ہوگی الحمد اللہ میں نے نگرانی شورہ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں مثالی اس میں میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے رقم شامل آ رہی تو انشاءاللہ اللہ یہ سب چیزیں میں نہیں ہونے دوں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمتہ اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ زندہ بہت بہت بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بے حساب جھنجھا کمال کیا آپ نے ڈٹے رہنا جمے رہنا انشاءاللہ شاء جو حدیث سے پاک ارض کر رہا ہوں اس کا پورا مضمون جو اللہ کی رضا کے لیے میں یوں سناتا ہوں حدیث جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا اور لوگوں کو بھی اسے ناراض کر دیتا اللہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے لوگوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے رب کی محبت کی رسی کو پکڑ کر اللہ کی محبت کی رسی کو پکڑ کر میرا Sultan. رب کس میں راضی ہے جیسے میرا رب راضی ہے نا وہ اس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا مالک ہے وہی عزت و ذلت کا مالک ہے سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں میں اس کو راضی کروں گا وہ راضی ہے سب مدینہ مدینہ <Philadelphia> وہ راضی نہیں ہے اور سارے تعریفیں کر رہے ہیں اور سارے مذہب بولے جناب یوں ہی ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بندہ جی اپنے رب کی محبت کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے لیے جیئے بس صلی اللہ تعالیٰ یہاں بات کریں ایسا نہ کریں اس پہ مجھے ایک بات یاد ہے ہم جیسے عموماً پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں تو لائن لگی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائن لگی ہے سائڈ سے یا پیچھے سے کوئی ایسے آ کر لائن میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پیچھے والے کی باری کو چھوڑ کر خود جو ہے پیٹرول بھروا کر ایسا انجانا بن جاتا جیسے کہ شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا آ رہا ہے نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نہ بات کرتا اچھا انداز ایسا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اسی کی ساری, ساری باری تھی اور پیچھے والے کا کو کوئی حق نہیں تھا اب یہ جو تکلیف دینے کا انداز ہے نہ اس میں مال میرا کوئی چھینا ہے نہ مجھے جو ہے وہ جا کر اس کا ہاتھ چومیں گے ماتھا چمیں گے یار تو نے ایسا کمال کیا اتنی دیر سے ہم آدھے گھنٹے سے لائن میں رکھیں اتنی چالک ہیں کیا کمال کے لوگ ہیں آپ ہر بار آیا کریں آپ روزانہ آیا کریں اسی طرح وہ جی جو اتنے حق تلسی کر کے وہ جو مطلب کہ سیاح بن کے جا رہا ہے تو بس ہے یہ کہ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ہے کہ اسے مرنے کے بعد حساب دینا ہے تو وہ, وہی کام کرے جس کا جس پر اس کی رب کو, اس, رضا, اس کو نصیب ہوتی ہے بہت پیاری بات کی میں بھی آگے ایک محسن محیح کی بات نہیں ایک چیز ایڈ کرنے جا, رہ, جا رہا تھا کہ بعد بل جو ہے وہ آتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں گیس کا بل ہے بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے یہ تو ایک تو وقت مقررہ پر پہلے یعنی دن باقی ہیں اس پہ تو جمع کروانا نہیں ہے اب آخری تاریخ آگے ہے آج آخری تاریخ ہے پھر ایک لمبی لائن ہے بینک کے باہر آپ اس میں دھکم دھکے دے بھی رہے ہیں دھکے کھا بھی رہے پھر کوئی آگے آگے جس میں وہ لگ گیا لائن میں آگے آگے لگ گئے اور اس بےچارے کا پھر جو حال کرتے ہیں وہ بھی ایک اگر حالمانا جائے ہلمان بھائی اگر کام <coughs> وقت پر کرنے کا مادہ بن جائے تو وقت پر نہ آپ کو تکلیف ہوگی نہ اوروں کو تکلیف نا باقی ہے نا آج آخری تاریخ ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اگر آپ نماز کا لے لیں ہم تو نماز کی بات تو کریں گے جی کہ فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ نے اس وقت میں نماز پوری کرنی ہے اس ایک منٹ میں آپ کی نماز کیسی ہوگی اور آپ کے پاس بارہ پندرہ منٹ اور آپ کی نماز کیسی ہوگی کام تو آپ نے اوپی وقت میں کیا نماز تو ہو گئی لیکن اس میں اور جو پندرہ منٹ پہلے کی نماز کا آج ایک فرق تو ہے نا خود آپ کو ایک قلبی ذہنی طور پر کتنی ازیت ہو رہی ہوگی کہ آپ جلدی جلدی پڑھ لوں جلدی پڑھ لوں نماز وہ جو وقت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اینڈ وقت ہے آخری وقت ہے آخری وقت پر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کام میں غلطی ہونے کا چک جانے کا نقصان ہو جانے کا تکلیف ہو جانے کا اذیت ہو جانے کا ازیت دے دینے کا سارے اندیشے موجود ہیں وہی کام مطلب کہ آپ نے دو چار دن پہلے کر لینا تھا ہو جاتا تو جن چھوٹ جاتی آپ کی مگر ٹائم پر جا ہمارا تو یہ تو ایک وہ ہے نا لیٹ والا جو نظام ہے نا گھر سے نکلیں گے لیٹ اچھا اٹھیں گے لیٹ جائیں گے لیٹ آئیں گے لیٹ کالج کا بل ہو ایڈمیشن ہو یا ایگزامیشن فارم ہو جو بھی ہو ہم نے کرنا اس کو آخری مومنٹ پر ہی ہوتا ہے تو وہ آخری مومنٹ پر کرنے بیٹھتے ہیں نا اس میں نقصان کے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ سپیس لے کر کام کریں گے تو آپ سکون رہیں گے انشاءاللہ آپ کا موڈ اور مزاج بھی اچھا رہے گا کام خوبصورت طریقے سے ہوگا مدینہ مدینہ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لائن لمبی ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو اب وہ سامنے والا اپنی اسپیڈ سے کام کر رہا ہو تو بولتے ہیں مریل مردوں کی طرح کام کر رہا ہے یا نمبر ہی آ کے دے رہا ہے اتنی دیر میں ایک ہاتھ گیا ہے پنجابی میں جملہ بولا رہا پی کے بہ آ ہے پتہ نہیں سو گیا کتنے کی کیا, کیا ہو گیا یوں مطلب ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہ ٹرین رک گئی ایک جگہ پر تو اب ادھر لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کریں سو رہے لسی پی تو نہیں کہ یہ ڈرائیور لسی پینے چلا گیا کیا ہے اس طرح کی باتیں پھر کرتے اس میں تو پتہ نہیں تومد بوتان گیلازاری کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر بھی دے اور شریعت اور دین کو سمجھنے کے اللہ تحفیقہ تعلیم حبیب جی کال السلام علیکم <ورحمت> و اللہ وبرکاتہ وعلیکم <mejor> السلام و اللہ وبرکاتہ میرا مثالی معاشرے میں گرانے شورا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ میوزک کے متعلق بات کر رہے ہیں آج کل لوگ جو اسکولوں وغیرہ میں پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ میوزک کا بید ریگ استعمال ہوتا ہے جو لوگ اس کا چیز کا استعمال کرتے ہیں ان کے ان کو ہدایت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں جزاک اللہ قیرہ عریب محمد اتاری اتار والا بورے والا سے ارج کر رہا ہوں دیکھیں بیٹا مدنی پول تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کالج یونیورسٹی اور سکولز میں پڑھ رہے ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہمت کر کے خود نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں سہان اللہ در سے فیضان سنت ہے ہفتہ وار اجتماع میں لانا ہے خود بچنا ہے بچنے کی دعوت دینی ہے کیونکہ میرے پاس پچھلے دنوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع ہوئے تھے بہت برا حال ہے تعلیمی اداروں میں بہت برا حال ہے تعلیم یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کو لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس کو معذلہ مطلب کہ بڑا ہی اس کے لیے آزمائش ہے تو بچنے کی بظاہر تو یہ صورت نظر آتی ہے کہ ہم میں سے کالج یونیورسٹی میں رہنے والا نکی کی دعوت دینے والا بنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے والا بنے گا انشاءاللہ شاء وہاں پر مدنی ماحول بنے گا جو سافٹ سے سافٹ کارنر آپ کو نظر آئے یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں بعض آپ کو ہمدرد ملیں گے نرم ملیں گے آپ کی بات سنیں گے ان پر تھوڑا ہاتھ رکھیں دو سے چار چار سے چھ چھ سے دس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ شاء برائی پر قابو پانے میں کسی حد تک آپ کامیاب ہو سکیں گے جی محمد, محمد عثمان رضا تاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں جب اس طرح کرنے والوں کو کہا جائے کہ ایسا نہ کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ خوشی کا ایک ہی دن ہوتا ہے اس دن کو بھی غم کی طرح منائے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر چار دن کی چاندنی ہے اندھیری رات ہے غم کی طرح منائے آپ غم کی طرح نہ منائیں ایک شکر گزار بندے کی طرح منائے آپ اس طرح اس خوشی کو منائیں جیسا اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ ہوتا ہے شکر کرنے والا ہوتا ہے ایسے منائے وہ ہے نا کیا ایک مینو ایک بڑی خوبصورت میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ ہوتا جب تک مدنی پھول نکل گیا ماشاء اللہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ اللہ کیا بات ہے جس جی شخص کو چار چیزیں عطا کی گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہے گا جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہے سبحان گا جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبولِ توبہ سے محروم نہیں کیا جائے اللہ اللہ اللہ اللہ جسے استخارے کی توفی عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا اللہ اور جسے مشورہ کرنے کی, کی سعادت دا ملی وہ درستی سے محروم نہیں جگہ شادی میں جانا وہ تو انہوں نے یہ میوزک وغیرہ کے بغیر شادی کی بالکل جیسے آج کل جو شادی کا نظام ہے اس سے ہٹ کر ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر تو وہاں کچھ لوگ بات کرے تھے بیٹھے تو کہہ رہے آپس میں بات کرتے ان کی آواز میرے پاس آئی تو کہہ رہے تھے کہ یار ایسا لگ رہا ہے میت میں آئے ہوئے شادی تو نہیں لگ رہی لگ رہا ہے میت میں آئے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہا یار ایسا لگ رہا ہے ایسے بیٹھے ہیں سارے یہ بھی ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے اس پسند میں ہے شادی ہے کوئی فرق ہی نہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کوئی ہلّا گلا ہو گل گپاڑا ہو کوئی شور شرابہ ہو پتا تو چلے کوئی ماحول بنا ہوا ہے کوئی خوشی کا ماحول ہے کیا ماحول ہے یہ ایک لوگ ہوتے ہیں اس طرح بات کرنے والے بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم, ہم لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا مزاج اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدعی ماحول بسا رہے ہیں جی نیکی کی دعوت دیں گھر میں درس دیں بلڈنگ میں درس دیں محلے میں چوک درس دیں اس طرح انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے اللہ نے چاہا تو لوگ اصلاح کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اسلح کلوز کریں ابھی چوبیس منٹ ہوئے میرے خیال سے چونتیس چونتیس کال ہے ہمارے پاس رکنیشورا کی شامل کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں ابھی جو موزوں چل رہا ہے اس میں جو یہ جو پتنگ بازی کے بارے میں بتایا گیا ہے ابھی اکاڑا میں میرے پاس کچھ گھر پہ سبھی ملنے تو بتا رہے تھے کہ اکاڑا میں ایک بچہ اس کا گلا کٹ گیا ہے فوت ہو گیا ہے ایک نوجوان تھا تیس سال کا اس کا گلا کٹا وہ فوت ہو گیا خون ہی خون ہر طرف دکھ ہوا تھا اور ایک اور بچہ تھا اس کا گلا کٹا لیکن اب وہ شدید زخمی ہے اور زندگی بہت ہی کشم وش میں ہے اللہ اللہ مونے دکھا سکتے اللہ آسانی بہت برا حال اللہ آسانی کرے اللہ آسانی اور لوگوں کو اللہ ہدایت دے کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یعنی کتنے گھروں کا چراغ بجھا دیتے ایسی پھنک کیوں مارتے جیسے چراغ بجھ جائے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں مطلب کہ برائی سے بچنے والا بنا اجازت دیں بہت بہت شکریہ کل مدنی مذاکرہ انشاءاللہ شاء آٹھ بجے عیشا کی جماعت ہے اور اس کے بعد پونے نو بجے تلاوت نعت اور انشاءاللہ پھر بہترین خوبصورت جلوے اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مدنی مذاکرے صلوا على الحبيب صلى الله, الله, الله عليه وسلم